عنه اللہ محترمی قدیلۃ الشیخ محمد مختار مدنی حافظ اللہ دیگر اہل علم میرے محترم دینی بھائیو اور قابل احترام اور بہنوں الاربعون النوویہ کا یہ سلسلہ جیسا کہ شیخ نے بھی خود بتایا کئی ہفتوں سے چل رہا ہے اور اس سے پہلے اس کا ابتدائی حصہ جو داوا سینٹر کے تحت وہیں پر سعودی عرب میں منعقد کیا گیا تھا اس پوری کتاب میں جو حدیثیں امام عنوئی رحمہ اللہ نے بیان کی ہیں اگر ایک انسان سرسری طور پر ان حدیثوں کو دیکھے تو شاید نہ سمجھ پائے کہ ان کی دین میں کتنی اہمیت ہے اور دیگر احادیث کو چھوڑ کر انہی کا انتخاب کیوں کیا گیا ہے لیکن جیسے جیسے انسان گہرائی کے ساتھ ان احادیث کو دیکھتا ہے اور دین کے مختلف شعبوں میں ان احادیث کی اہمیت کو اور ان میں بتائی ہوئی باتوں کو مجموعی طور پر مفصل طور پر سمجھنے کی کوشش کرتا ہے, تب جا کر اسے احساس ہوتا ہے کہ واقعی ان احادیث کا انتخاب ایک گہر علم کی دلیل ہے امام نوی رحم اللہ کے علم کی گہرائی کی دلیل ہے اور دوسری طرف اسے یہ بھی احساس ہوتا ہے کہ جب چالیس حدیثوں کا یا بیالیس حدیثیں اس کو کہیے جب ان بیالیس حدیثوں میں اتنا مواد ہے اس میں اتنی حکمت کی باتیں ہیں اور دین کا اتنا سارا علم اس میں چھپا ہوا ہے تو سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں حدیثیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی کتابوں میں آج بھی محفوظ ہیں میں ضعیف حدیثوں کی بات نہیں کر رہا ہوں صحیح حدیثوں کی بات کر رہا ہوں تو ان احادیث میں کتنا علم ہوگا تو ایک اعتبار سے اس کتاب کا بھی اور اس کی شرح کرنے کا بھی مقصد یہ بھی تھا اور یہ بھی ہونا بھی چاہیے کہ ایک طرف تو طالب علم دین کی بہت ساری بنیادی باتوں کو سیکھ لے کم سے کم احادیث میں دوسرے یہ کہ اسے اس بات کا بھی احساس ہو اور اس کی پیاس اور بڑھے کہ جب چالیس بیالیس حدیثوں میں اتنا سارا علم ہے اور اتنی ساری باتیں ہیں تو پھر ہمیں اور بھی احادیث کو سیکھنا چاہیے ان کا مطالعہ کرنا چاہیے اور احادیث کو سرسری طور پر پڑھ کے گزرنا نہیں چاہیے بلکہ ان میں ٹھہر کر غور کرنا چاہیے اور نہ صرف اپنے علم کے اضافے کی کوشش کرنا چاہیے بلکہ اپنے ایمان کو اپنے قلوق کو بھی حرکت دینا چاہیے اور ایمان کو تازہ کرنا چاہیے تو بہرحال یہ سلسلہ چلا اللہ رب العالمین اس کو قبول فرمائے اور ہمارے علم میں اضافہ فرمائے اور ہمیں اس کے مطابق عمل کرنے والا بنائے ہمارے ایمان میں ہمارے اعمال میں اللہ تعالی مزید ترقی عطا فرمائے حدیث نمبر اکتالیس ہم دیکھ رہے تھے پچھلے درس میں اور حدیث کے الفاظ تھے ان ابي محمد بن عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبع لما جئت به حدیث صحیح و رويناه في كتاب الحجج باذن صحيح يا و تو کہتے ہیں کہ ابو محمد عبد الله ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ انما سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کے ایمان نہیں لایا یا ایمان والا نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ اس کی خواہشات یا اس کی خواہش اس چیز کے تابے ہو جائے جسے لے کر میں آیا ہوں آ, کتاب الحجہ میں یہ حدیث موجود ہے اور اس کی اسناد صحیح ہے اس تعلق سے کچھ بنیادی باتیں ہم نے دیکھی تھیں اور یہ بھی بات ہم نے دیکھی تھی کہ یہ حدیث اسناد کے اعتبار سے بعض محققین محدثین نے اس کو ضعیف کہا ہے اور بہت سارے دوسرے محدثین نے اس کو حسن یا صحیح کہا ہے جس میں جن میں امام عنوی رحمت اللہ علیہ بھی ہے على کل حال حدیث کے الفاظ کے تعلق سے ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اگرچہ اسنادی اعتبار سے یہ حدیث ضعیف ہے لیکن شیخ حسین اور اللہ نے کہا ہے کہ اس کے معنی صحیح ہیں اور بہت سارے نصوص سے اس کی تعید ہوتی ہے اس کو قوت پہنچتی ہے معنوی اعتبار سے اگرچہ اسنادی اعتبار سے نہ پہنچے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے آپ نے فرمایا وجد بن خلاوت تین چیزیں ہیں جس کسی میں یہ تین چیزیں پائی جائیں ان چیزوں کی بنا پر ان چیزوں کی وجہ سے اسے ایمان کی حلاوت مٹھاس نصیب ہوگی معلوم ہوا کہ ایمان کی ایک لذت ہوتی ہے اور وہ ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی ہے بلکہ ان شروط کے پورا کرنے سے انسان ایمان کی حلاوت پاتا ہے وہ تین چیزیں کیا ہیں ان تین چیزوں کا بھی اس حدیث سے تعلق ہے جو اس باب کی اصل حدیث ہے نمبر ایک من کان اللہ رسول ہُو احب مما سوا پہلی چیز یہ کہ ایک تو یہ جو شخص اس کا حال یہ ہو جائے کہ اللہ اور اس کا رسول اسے تمام دوسری چیزوں سے زیادہ محبوب ہو ظاہر بات ہے کہ تم سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ اس وہ اس چیز کے تابے اس کی خواہشات نہ ہو جائیں جسے لے کر میں آیا ہوں اس شریعت کی پیروی کرنے کے اعتبار سے اس کی ساری خواہشات ساری پسند اور اس کی لذتوں کی طلب یہ ساری چیزیں ساری محبوبات جو کچھ بھی اسے پسند ہے وہ تابع ہونا چاہیے اس شریعت کے جسے میں لے کر آیا ہوں تو معلوم ہوتا ہے کہ انسان کی محبتیں اس کی چاہتے ساری کے ساری تابع ہو جائیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے دین کے اس شریعت کے تو جس نے دیا ہے اس سے کتنی محبت ہونا چاہیے جو لے کر آیا ہے اس سے کتنی محبت ہونا چاہیے اللہ اور اس کے رسول کی تعظیم شریعت دینے والا اللہ شریعت لانے والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کا کتنا احسان انسان کو ماننا چاہیے اور ان سے کتنی محبت ہونا چاہیے تو کہا کہ وہ شخص جس کے دل میں جس کا یہ معاملہ ہو کہ اللہ اور اس کے رسول ان کے ماں سوا سے اس کو سب سے زیادہ محبوب ہو نمبر دو وہر اللہ دوسری بات یہ کہ پھر وہ کسی اور سے محبت کریں تو اس کی محبت جو ہے وہ اللہ ہی کے لیے ہونی چاہیے نمبر ایک اللہ اور اس کے رسول سے بڑھ کے کسی سے محبت نہ کریں یہی تو اصل جڑ ہے پھر مال دنیا تجارت رشتے داریاں عہدے دنیا کی شہرت دنیا کی کھانے پینے کی لذت یہاں کے لباس زیورات اور یہاں کا سب سیر سپاٹے ساری چیزیں اگر اللہ اور اس کے رسول سے بڑھ کے کچھ محبوب نہیں ہے تو وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر ان سب چیزوں کو قربان کر سکتا ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے محبت کا امتحان تب ہوتا ہے جب ایک کی وجہ سے دوسرے کو چھوڑنے کا موقع ہے یا مجبوری آ جائے کہ ایک کو لینے پر دوسرے کو چھوڑنا پڑے گا تو اس وقت امتحان ہوتا ہے کہ آدمی کس کو لیتا ہے اور کس کو چھوڑتا ہے کس کی خاطر کس کو قربان کرتا ہے یہی تو امتحان ہوتا ہے تو اللہ اور اس کے رسول کی خاطر اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے آجانے کے بعد اللہ کی خاطر کیا وہ ان ساری چیزوں کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں یا نہیں رب اسلم قال أسلمت لرب العالمين. ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیے اللہ نے خواب دکھا دیا ابراہیم علیہ السلام اللہ کے کیسے فرما بردار بندے تھے خواب دکھا ہے اولاد کو ذبح کر رہے ہیں. تو بیٹے سے خود پوچھا اے بیٹے یا انی انی اے بیٹے میں, خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تمہیں زبا کر, زبا کر رہا ہوں کیا کہنا ہے تمہارا یہ کہنا اس لیے نہیں کہ تمہاری جو رائے ہوگی میں اس کی فرما برداری کروں گا بلکہ ذہن بنانے کے اعتبار سے کہہ رہے ہیں تاکہ اچانک کچھ نہ ہو جائے بیٹے نے بھی کیا کہا یا ابتی فعل عمر ستا جی دیں انشا اللہ من صاحب جو حکم آپ کو ہوا ہے نا کیجئے اس پہ عمل اس کو کر گزریے اس کی فرما برداری کیجیے آپ مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والا پائیں گے یہ جو مزاج ہے اللہ کی محبوبات کو اللہ کی پسند کو اپنی پسند پر اللہ کی چاہت کو اپنی چاہت پر ترجیح دینا یہ اللہ کی محبت کا تقاضا ہے اس کی آمادگی انسان میں ہونا چاہیے یہ دین کی اصل اور جڑ ہے تو کہا کہ ایک تو یہ کہ اللہ اور اس کے رسول پر کسی اور کو ترجیح نہ دے اور محبت کو اس محبت پر ترجیح نہ دے دو اگر کسی سے محبت کرے بھی یہ تو نہیں کہ کسی سے محبت ہی نہ کرے صرف اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے نہیں بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے بعد اب کسی اور سے محبت کرے وہ اللہ کے لیے ہونا چاہیے ذاتی مفاد ذاتی اغراض اس سے بڑھ کے یہ ہے کہ وہ اللہ کی خاطر محبت کرنے لگے ایسوں سے بھی محبت کریں ایمان کی بنیاد پر جن سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں کوئی رشتہ داری نہیں بلکہ بعض اوقات اختلاف بھی ہے لیکن اللہ کی خاطر دل میں اس کے لیے محبت رہے تین کما کہ اس کی محبتیں تو ایک طرف ہوئی اب نفرت بھی اللہ کی خاطر ہونا چاہیے کیا کہ وہ کفر میں واپس لوٹ جانے کو اتنا ناپسند کرے جیسے آگ میں ڈالے جانے کو ناپسند کرتا ہے جبکہ اللہ تعالی نے اس کو اس سے بچا لیا کفر سے بچا لیا بطور سبب اور آگ سے بچا لیا بطور نتیجہ کہ کفر سے بچے گا تو جہانا بھی بچے گا تو آخرت کی آگ بھیاانک ہے اس کے لیے اس نے کفر کو چھوڑا دنیا میں جیسے دنیا کی آگ سے بچنا چاہتا ہے ویسے ہی کفر سے بچے اور اس سے ایسی نفرت کرے ایسی دوری اپنا ہے اور اس کے سارے اسباب سے تو حاصل کلام یہ کہ اس کی محبتیں اور اس کی نفرتیں اللہ کی خاطر ہوں یہ چیز اس حدیث سے معلوم ہوتی امام البخاری نے اور امام مسلم دونوں نے اس کو کتاب میں روایت کیا ہے اور بخاری میں حدیث نمبر سولہ مسلم میں حدیث نمبر تیرالیس ابن رجب رحم اللہ فرماتے حُبُ فِيهِ أَن يَكُونَ لِمَا جَاءَ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے یہ ہوئی چیزوں کی باتیں لوگوں کا بھی یہی معاملہ ہونا چاہیے کہ لوگوں کی محبتیں اس میں واجب یہ ہے لازم یہ ہے کہ وہ بھی اس چیز کے تابع ہو جسے لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں اس کی دلیل کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حبیث آپ نے فرمایا من احب للہ وابغض للہ اللہ ومنع و فقد اللہ فقدمان دیکھیے وہاں بھی ایمان سے جوڑا گیا تھا اس کی چاہتیں تابع ہونا چاہیے اس علم کے اس اس دین کے جسے میں لے کر آیا ہوں یہاں کیا ہے جو اللہ کی خاطر محبت کرے اللہ کی خاطر دشمنی مول لے اللہ کی اللہ کے لیے عطا کریں اور اللہ کے لیے روک لیں اس نے اپنے ایمان کو کامل کر لیا اللہ کے لیے محبت کریں رشتہ دار نہیں اور کسی مسئلے میں اختلاف اس سے ہے علمی اختلاف ہے لیکن وہ بھی علم والا ہے تو بھی علم والا ہے وہ بھی دیندار ہے تو بھی دیندار ہے اختلاف کے باوجود اس سے محبت ہے اس لیے کہ وہ دیندار ہے دین کی خاطر اس سے محبت ہے من احب للہ اللہ وہ اب غد اللہ دار ہیں لیکن بدعات کو پھیلانے والا ہے دلائل کو سنے جانے کے بعد بھی ضد پر اڑا ہے لیکن رشتہ داری اس سے ہے بہت قریبی بھی ہو سکتا ہے لیکن اللہ کے دین کا دشمن ہے جانتے بوجھتے ہے اور گمراہ کرتا ہے اسے سے اللہ کی خاطر دشمنی رکھنا نفرت رکھنا اللہ کی خاطر غریب آدمی عبت کرتا ہے تا... تاج ہے اگرچہ میرا تا... مجھے وہ پسند نہیں آدمی تا... ہے میری بیٹی پہ تحمت لگایا ہے تا... ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ لیکن دینا اس کو دین کی خاطر اللہ کی خاطر اور من علی اللہ بیوی اولاد مانگ رہے ہیں گھر میں ایک اچھا سا ٹیلی ویژن لاؤ کہ گھر گونجنے لگے ایک دم فلمیں دیکھیں گے یہ کریں گے نہیں نہیں دوں گا نہیں لاؤں گا اللہ کی خاطر ان کو ناراض کر کے اللہ کو راضی کریں وہ من علی اللہ یا اولاد غلط کاموں کے لیے مانگ رہی نہیں دوں گا میں وہ من علی اللہ تو یہ کیا ہے فقد استقمل ایمان اس نے اپنے ایمان کو کامل کر لیا امام ابو داود نے اس کو روایت کیا ہے جو حدیث کے تابے نہ ہو جسے میں لے کر آیا ہوں اس دین کے تابے نہ ہو جسے میں لے کر آیا ہوں ایمان کی نفی ہے ایمانی نہیں کیا مطلب ہے کیا وہ کافر ہو جاتا ہے سال علیہ شیخ کہتے ہیں لا الواجب ہے۔ کہتے ہیں اس میں جو انکار ہے وہ ایمان والا نہیں یہ نہیں کہ وہ کافر ہو گیا بلکہ اس میں ایمان کے کمال کی نفی ہے اس کمال کی جو حاصل کرنا واجب ہے ایک آدمی مثال کے طور پر نماز پڑھتا ہے ہر نیکی سے ایمان بڑھ جاتا ہے اور کمال کی طرف ایک قدم آگے بڑھتا ہے اب تحجد پڑھتا ہے تب بھی ایمان بڑھتا ہے اور فجر کی نماز پڑھتا ہے تب بھی ایمان بڑھتا ہے لیکن ایمان کا بڑھانا فجر کی نماز کے ذریعے سے واجب ہے اس کو چھوڑ نہیں سکتا ہے لیکن تحجد کی نماز کے ذریعے سے ایمان کو بڑھانا واجب نہیں ہے پڑھے گا تو بڑھے گا نہیں پڑھے گا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے گناہ نہیں ہوگا ایمان میں وہ نقص پیدا نہیں ہوگا جس پر اللہ کے یہاں مجرم قرار پائے لیکن فرائض کے ترک سے ایمان بعض اوقات ختم بھی ہو سکتا ہے ایسی چیز جس کے جس, کو جس کا انکار کر دیا مثلا دین کا کوئی کسی نے نماز کے لیے کہا یا روزے کے لیے کہا مثلا نماز میں تو چلی اختلاف ہے, بعض تکفیر کے پر لیکن روزہ مثلا نہیں رکھا روزہ تو گناہ گار ہوگا اسلام سے خارج نہیں ہوگا تو بعض چیزوں سے ایمان کی نفی اس اعتبار سے ہوگی کہ وہ گناہگار ہوگا حرام کا مرتکب ہوا وہ آدمی مومن نے جو پیٹ بھر کے کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکے کروٹیں بدل رہا جبکہ اس کو معلوم ہو تو یہ نفی ایمان کی ہے لیکن اس سے ایمان میں نقص پیدا ہوتا ہے اور اس کمال کے منافع جس کا کمال حاصل کرنا واجب ہے تو یہاں کہا کہ اس میں کمال کی نفی ہے لیکن ایک پہلو اس کا یہ بھی ہے کہ وہ تابع ہونا ہی نہیں چاہے اس شریعت کی جس کو لے کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور کلیتن اس سے اپنے آپ کو آزاد کر لے تو اسلام سے خارج ہے کوئی آدمی بھائی اپنے کو نہیں چلتا ہے اپنے, ہم ہمارے دل سے چلتے ہیں جو مجھ کو صحیح لگتا ہے میں کروں گا جو نہیں لگتا نہیں کروں گا میرے دل میں آئے گا نماز پڑھوں گا دل میں آئے گا روزہ رکھوں گا میرے دل کے حساب سے میں چلتا ہوں شریعت کے حساب سے نہیں چلتا ہے وہ تابے کو نہ مانے وہ اپنے آپ کو تابے نہ کرے کو وہ اعراض کرے اس شریعت سے اس دین سے اوائڈ کرے اس کو ایسا آدمی کافر ہے جس کے تابے ہونا نہ چاہے اسی لیے امام الحت کہتے ہیں من اعرض عن جميع فهو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کو لے کر آئے ہیں اس میں اسلام ہے ایمان ہے اس میں احسان ہے اس میں نماز ہے روزہ ہے اس کے اندر بہت سارے اعمال ہیں اس میں دائیں ہاتھ سے کھانا بھی ہے اس میں تحجد بھی ہے اس میں سلام بھی ہے بہت ساری چیزیں ہیں ہو سکتا ہے کوئی آدمی کچھ چیزوں سے ایرا کرے چیزوں کو کرے کچھ کو نہ کرے اس درجے کا گناہ گار ہے. لیکن مان اگر وہ اس چیز کا انکار کرتا ہے اس چیز سے ایراض کرتا ہے جو دین کے لیے اصل ہے جیسے ایمان ہے کوئی آدمی کہ میں حدیثوں کو ہی نہیں مانتا یا کوئی آدمی کو میں سب مانتا ہوں لیکن تقدیر میری سمجھ میں نہیں آتی, میں اس کو نہیں مانتا کوئی آدمی کسی ایک رکن کو آخرت کو نہیں مانتا, تو ایسا آدمی حق واضح ہونے کے بعد بھی اگر نہ مانتا اس سے کریں ایسا آدمی اسلام سے نکل جائے گا جو دین کی ایسی چیز کا انکار کرے جو بالکل جس کا ماننا ضروری ہو اور یعنی جس کا عمل کرنا ضروری ہو لیکن اگر وہ سرے سے تسلیم ہی نہ کرے اس چیز کو رسول کی اللہ کی بات کو تو ایسا آدمی کافر ہوتا چاہے کہ اتنی چھوٹی بات کیوں نہ جب اس کا رسول کی اللہ کی بات ہونا ثابت ہو جائے اس کے سامنے آ جائے یہ بات بھی ضروری ہے اس لیے یاد رکھیں ایک آدمی عمل نہ کرتا ہو ٹھیک ہے وہ بھی مجرم ہے لیکن انکار کر دیں یہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے تو بعض اوقات آدمی اپنی بے عملی پر پردہ ڈالنے کے لیے نصیحت کرنے والے کی بات ہی کو غلط اور جٹلانے جھٹ... کی کوشش کرتا ہے غلط ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے یہ کبھی نہیں کرنا چاہیے مان لے بھائی ہاں میری غلطی ہے توبہ کر لے اللہ سے لیکن انکار نہ کرے گھمنڈ میں آ کے آدمی بعض اوقات حق کا ہی انکار دیتا ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے جن لوگوں نے ان کے امال کو غارت کر دیا اللہ تک پہنچے منزل تک نہیں پہنچے ان کے امال بھٹک گئے ان کے امال ان کے نام امال میں جمع نہیں ہوں گے ان کے لیے کچھ فائدہ نہیں ہوگا ایسا جیسا ریت میں پانی گر جائے واپس آئے گا نہیں ختم وہ لدین اللہ نے ان کے اعمال کو بھٹکا دیا غارت کر دیا ظاہر کے اعتبار سے اور انجام کے اعتبار سے بھی حال کے اعتبار سے بھی اور معال کے اعتبار سے بھی کیوں ایسا ہوا ذالک انہم کرہو ما انزل اللہ. یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے اس چیز کو ناپسند کیا جو اللہ نے نازل کی مالا ہوں تو اللہ تعالی نے ان کے اعمال ہی کو برباد کر دیا مٹا دیا اعمال کو مٹا دیا کیوں؟ اللہ ہوں میں جس دین کو جس شریعت کو جس علم کو جس قرآن کو جس حکمت کو وہی کو نازل کیا انہوں نے کیا کیا ہم کو پسند نہیں ہے معلومات کے دین کی کسی چیز کو ایک انسان کہے کہ مجھے یہ پسند نہیں دین ہے جیسے کوئی خاتون کہہ دے سب ٹھیک ہے لیکن دوسرا نکاح مجھے پسند نہیں اسلام میں ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا سوچیے اس کا معال کیا ہے یا اسی طرح سے انسان مرد کہے پردہ ٹھیک نہیں ہے یا عورت کہے پردہ ٹھیک نہیں ہے یا مرد کہے داڑھی ٹھیک نہیں ہے دیکھیے کتنی چھوٹی چیز ہے دین کے اندر دین میں بھی بڑی سے, بڑی اور چھوٹی سے چھوٹی چیزیں ہیں لیکن اگر کوئی آدمی اس کو معلوم ہو کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یا آپ نے اس کی ترغیب دی ہے یہ دین ہے اور پھر اس کے بعد وہ کہے, مجھے پسند نہیں ہے تو اپنی ایمان کا جائزہ لے کہ سے پوچھا جا سکتا ہے تو یہ بہت خطرہ ہے کہ ایک آدمی دین کی کسی چیز کو ناپسند کرتا ہو. دیکھے, طبعی انسان کے نفس کی کراہت ایک الگ چیز ہے ایک آدمی مثلا دین کا کوئی حکم ہے اب ساتھ میں مل کے کھانا ایک, ایک پلیٹ میں اب اس کو دل نہیں بول رہا اس کا کیونکہ بچپن سے اس نے کھایا نہیں اور لوگ الٹا سیدھا ہاتھ پھیلا کے کھاتے ہیں اس کے اندر پورے تش میں گھومتے ہیں کراہ اس کو ہو رہی ہے لیکن وہ اپنے دل میں مان رہا ہے نہیں یہ دین میں ہے یہ صحیح ہے مجھ کو اس کی کراہ ہو رہی ہے ان لوگوں کی وجہ سے ہو رہی ہے لیکن وہ آدمی اگر یہ کہیں اسلام میں اس سمجھ میں نہیں آتا یہ مل کے کھانا ایک پلیٹ میں کیا چیز ہی ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے الگ الگ کھانا چاہیے اسلام میں یہ چیز ٹھیک نہیں ہے اس کے ایمان کی وہ دین کی کسی کو ناپسند کرنا اللہ نے اس کو کفر قرار دیا تو تو کراہت کسی چیز سے کے کے طور پر ہوتی ہے ہے ہے ہے آدمی کو معلوم کی عقل لیکن انسان ہونے کے ناطے کیا ہو رہا ہے پسند نہیں لیکن پسند ہے کیوں پیسے دے کے خرید کے لایا ہے تو کھانا پڑے گا تو اس کو ڈانٹے گا کہ مجھے دوا نہیں دی تو میں اس کو اپنا کہ اس کو کھلا دی تو ایک آدمی دوا کی کڑواہٹ کے باوجود اسے اپنے علم اور اپنی عقل سے پسند کرتا ہے جبکہ اس کا دل اس کا جی اس کا نفس اس کو پسند نہیں کرتا ہے نفس کا پسند نہ کرنا ایک الگ چیز ہے لیکن انسان کا اپنی عقل سے کسی چیز کو غلط ماننا یہ ایک الگ چیز ہے دونوں میں فرق یاد رکھے دونوں میں فرق یاد رکھے اسی لیے یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ صاحبی سے کہا تھا اسلم اسلام لیا آ اگرچی تجھے کراہ چھو نہیں ہو رہا مجھ سے ٹھیک ہے تو آ تو جا اندر اس کے بعد اسلام سے محبت کرنے میں تو ایک انسان اپنی ذاتی رجحانات کو تابے کرے اللہ کی طرف سے دیے ہوئے دین کے کوئی چیز اس کے طبیعت کی خلاف ہو بہت ساری چیزیں طبیعت کے خلاف انسان کی ہوتی پلا بڑا کسی ماحول ان کے اندر اور دین میں آتا ہے دیکھتا ہے یہ چیز کیا ہے نہیں سمجھ میں آتی ہے بعض اوقات نفس پر بہت بھاری ہوتی ہے کوئی آدمی بہت بڑے بڑے خاندان کا ہے مثلاً دنیا اعتبار سے اور ہمیشہ ٹیبل کرسی پہ کھانے کا عادی ہے اب کسی مجس میں گیا دینی اجتماع میں گیا دسترخوان بچھا دی زمین پر بیٹھ کے کھاؤ اس کے نفس کی خلاف ہیں میں منسٹر ہوں پرائم منسٹر ہوں جو بھی ہوں اب بہت بڑا انسان ہوں میں تجارت ہوں, بہت بڑا زمین پہ بیٹھنا اس کے نفس کے لیکن اس کو جب معلوم پڑے بھائی دین میں ایسا ہے زمین پہ بیٹھ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاتے تھے اگرچہ ٹیبل پہ منع بھی نہیں لیکن یہ بھی ہے تو کہ ٹھیک جب ہے تو ہے میرا جی تو نہیں کر رہا ہے لیکن پھر بھی میں کروں گا کیوں اس لیے کہ یہ صحیح ہے یہ فرق یاد رکھیں لیکن وہ دل میں ہی یہ کہے کیا ہے یہ نہیں سمجھ میں آ رہا آپ نے یہ ٹھیک نہیں ہے تو یہ آدمی یہ آدمی گناہ بلکہ کفر تک چلا گیا ہوا کس کو کہ میں لے کر آیا ہوں ہوا کس کو کہتے ہیں عبد الکریم اقوفی کہتے ہیں وہ حقیقت الحوا شہوات النفس ہوا کی حقیقت کیا ہے نفس کی شہوتیں یہ پسند ہے وہ پسند ہے یہ پسند ہے کھانا پسند ہے فلاں چیز پسند ہے نفس کو بہت ساری چیزیں پسند ہیں لیکن اللہ رب العالمین نے اس میں سے کچھ کو جائز رکھا کچھ کو حرام کر دیا شربت پی سکتا ہے شراب نہیں اور انسان کی غیرت اچھی چیز ہے لیکن اچھی چیز نہیں ظلم اچھی چیز نہیں تو اس طرح کی تعصب اچھی چیز نہیں تو بہت ساری چیزیں انسان کی فطرت میں ہیں اللہ تعالیٰ نے اس میں حدود رکھی ہیں اور وہ خواہشات وہ چاہتے ہیں حرام ہیں جو دین کے خلاف ہوں لیکن یہاں پر ایک یعنی فرق یہاں پر یہ بھی ہے کہ علماء نے فرق کیا ہے شہوات میں اور ہوا میں اس کو یاد رکھیں شہوات میں اور ہوا میں فرق ہے ماوردی کہتے ہیں الہوا مختصم بلآ والاعتقادات اعتقاد و شاہ واہ کہتے ہیں بن ليں ادب الدين و دنیا میں كہتے ہیں کہ ہوا جو لفظ آتا ہے یہ رائے اور اعتقاد کے استعمال ہوتا ہے فلسفے جس ہماری زبان ميں ہم کہتے ہیں آدمی کے اپنے اپنے فلسفے ہوں میرا فلسفہ زندگی کا یہ ہے اس کی اپنی آئیڈیالوجی اس کے اپنے اصول اس کے بنائے ہوئے ضابطے قاعدے سب چیزیں ہوا میں آتا ہے یہ اس کی عقل کی اپج ہے یہ ہوا ہے شہواد کس کو کہتے ہیں مختص بنائی بی, لذہ لذت والی چیزوں کو شہوت کہتے ہیں کھانے کی شرمگاہ کی یا اس طرح کی جتنی بھی لذتے ہیں لباس اچھا ہونا چاہیے فلاں چیز ہونا چاہیے ساری چیزیں شہوتیں ہیں اللہ نے بیان کی مال اولاد بیوی اور وغیرہ وغیرہ جتنی چیزیں ہیں یہ ساری شہوتیں ہیں جو لذتوں سے جڑی ہوتی ہیں ہوا کس سے جڑی ہوتی ہے آدمی کی فلاسفی اس کے اپنے سارے فلسفے تابع ہونا چاہیے اس علم کے جسے میں لے کر آیا ہوں یہ برا یہاں پر ہے اور چاہتے بھی भाई मेरा उसूल जीने का ये हम ऐसा नहीं करते मैं तो भाई हमेशा क्या करता हूं दाए हाथ से मैं मैकडोनल्ड्स खाता हूँ पिज्जा खाता हूँ और बाए हाथ से मैं पेप्सी पीता हूँ आप अपना अपने पास उसूल रखो अब बदलो सुधरो अब नहीं चलेगा पहले करते थे जब दिन नहीं था अब तुमको बाएँ हाथ से नहीं खाना है भाई मेरा तरीका यही है मेरा उसूल यही है छोड़ो उसको ताबे करो उसको अपने अपने फलसफे لوگوں کے اپنے میرا زندگی کا یہ میں ایسا کرتا ہوں ایسا نہیں کرتا ہوں نہیں چلے گا اسلام سے باہر تھا ٹھیک تیری اپنی مرضی تھی تو مالک اپنا تھا اب نہیں اسلام میں آنے کے بعد دین پر آنے کے بعد تیرے جتنے بھی اصول نظریات ضابطے قاعدے جو کچھ بھی ہیں سب کو تابع کرنا پڑے گا اس کے جسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں تو ہوا جو ہے ایسی چیزوں کو کہتے ہیں اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دونوں میں فرق کیا ہے فرماتے ان نما اکشم شہواتل گئی فی بتون کم و فروج کم و دونوں کو آپ نے کبھی حدیث میں جمع کیا کیا فرمایا مجھے سب سے زیادہ تم پر جس چیز کا خوف ہے وہ کیا ہے شہواتل گئی کم و فروج بے راہ روی والی شہوتیں سرکشی والی شہوتیں پیٹ اور شرمگاہ کے بارے میں یہ دو چیزیں ایسی جو بڑی خطرناک ہے پاپی پیٹ کے لیے آدمی کیا نہیں کرتا ہے اور اسی طرح سے شرگاہ کے لیے یعنی بدکاریاں زنا کاریاں کیا نہیں کرتا ہے آدمی تو یہ دو چیزیں جو انسان کی زندگی میں ڈومیننٹ ہوتی ہیں بہت زیادہ یعنی ان کا زور ہوتا ہے تو شہوت کو جوڑا ہے بتن اور فرج سے اور اس کے بعد الگ سے ذکر کیا وہ مد اللہ ہوا اور گمراہ کرنے والی والے فلسفوں سے یا ہوا سے تو اس کو امام الطبرانی نے اور امام البزار نے اس کو روایت کیا ہے اور صحیح ترغیب و ترغیب میں دوہزار پر شیخ الالبانی نے اس کو صحیح کہا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں علم اور ہوا کو ایک دوسرے کے بالمقابل رکھا ہے میں تھوڑا تیز سل رہا ہوں اس لئے کہ ہمارے پاس مواد زیادہ مادہ زیادہ ہے بل اتبع الذین ظلموا اہوائہم بغیر علم فمن یهدی من اضل اللہ وما لہم من ناصرین سوئے الر فرمایا کہ بلکہ ان ظالموں نے علم کے بغیر ہی خواہشات کی پیروی کی ان ظالموں نے کیا کیا علم کے بغیر خواہشات کی پیروی کی تو پھر جسے اللہ ہی بھٹکا دے اسے بھلا کون ہدایت دے سکتا ہے اور ظالموں کا تو کوئی مددگار ہونے والا نہیں ہے آخر یہاں اللہ نے فرمایا کہ انہوں نے علم کے بغیر اپنی احوا کی پیروی کی ٹھیک ہے آپ کا کوئی اصول ہے زندگی کا ہم ایسا کرتے ہیں بچپن سے ایسا ہی کرتے ہیں ہمارے گھر کا سسٹم ایسا ہے اس کو آپ کو پیش کرنا چاہیے علم کے جو اللہ کی طرف سے آیا یہ سسٹم صحیح ہے کہ نہیں ہمارے گھر کا سسٹم ہے عید کے دن ہماری ساری بچیاں جتنے کزن ہوتے ہیں سب سے مسافر کرتی ہیں بالک ہوں چھوٹے ہوں سب آپ کے گھر کا سسٹم ہے ورنہ دل ٹوٹ جاتا ہے ہمارے خاندان میں ایسا نہیں چلتا سب کرتے ہیں ہم لوگ ایسا عید کے دن سب ملتے جوان بچیاں اور جتنے کزن سے سب مسافہ کرتے ایک دوسرے سے آپ کے گھر کا قانون ہی ہے یہ آپ کا فلسفہ ہے, محبت کے بڑھانے کے لیے کرنا چاہیے لیکن اسلام میں کیا ہے جوان بچیاں جوان بچوں سے پردہ کریں گی غیر محرم سے پردہ کریں گی اور مسافہ تو اس سے زیادہ خطرناک ہے چھونا اس سے زیادہ خطرناک ہے اب آپ جب دین پر آئے آپ کو معلوم پڑا آپ کا یہ جو گھر کا سسٹم ہے گولڈن اس کو بدلنا پڑے گا آپ کو اب نہیں چلے گا اب نہیں چلے گا کہ نہیں ہمارے گھر میں تو ایسے ہوتا ہے ہاں لیکن تو اب کیا کرنا پڑے گا تابے کرنا پڑے گا اس علم کے جو اللہ کی طرف سے آپ کے پاس آیا ہے رسول کے ذریعے سے اس کو سمجھ لیں کہ بہت سارے لوگوں کے اپنے ضابطے اور قوانین ہوتے ہیں زندگی گزارنے کے قرآن و سنت کے تابع اگر وہ نہیں ہے نہیں اس کے تابع کرنا پڑے گا اس کے خلاف اگر ہے نہیں قرآن و سنت پر چلنا پڑے گا اس کو چھوڑنا پڑے گا اس کو چھوڑنا پڑے گا اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ بدعت والوں کو بداعتیوں کو اہل الحوا کہا جاتا ہے کیوں اس لیے کہ وہ اپنی طرف سے دی میں ایک فلسفہ گھڑتے ہیں بھائی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے آپ کی خوشی خوشی نہیں کیا اپنے گھر میں اولاد ہوتی اس کا برتھ ڈے مناتے ہمارے پیارے رسول ان سے کتنا بھول آدمی ہے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت ہونا چاہیے بچے کا برتھ ڈے مناتے رسول کا نہیں کتنا ظلم ہے یہ کتنا غلط آدمی ہے اپنی اولاد کا حالانکہ اولاد کوئی اس کے لیے احسان نہیں کی اس کے احسانات اولاد پر ہیں رسول کے ہمارے پر اتنے احسانات ہیں اولاد کا مناتا رسول کا نہیں کیسا مسلمان اب سننے والا بھی کیا کہے گا ہاں بالکل بات تو بالکل صحیح ہے میں بھی آؤں گا تمہارے ساتھ جلوس میں تو اب یہ تیری اپنی عقل کی اپج ہے تو نے ایک چیز غلط چیز پر دوسری چیز کو قیاس کر کے اور بھی بدتر اس کو بنا دیا تو یہ کس نے نکالا کل سے نکالا اس نے کاش کے تو یہ سوچتا کہ میں اتنا گھڑیا مسلمان ہونے کے باوجود بھی میں یہ سوچ رہا ہوں مجھ سے اعلیٰ مسلمان تھے صحابہ اتنے اعلیٰ ہونے کے باوجود مجھ سے زیادہ محبت ہونے کے باوجود انہوں نے ایسا کیوں نہیں کیا رسول کا برتھ کیوں نہیں منایا بارہ ربیع الاول ہو یا نو ربیع الاول جو بھی ہو انہوں نے کیوں نہیں منایا کیا ان کو محبت نہیں تھی اگر محبت کا تقاضا یہ ہے تو نہ وہ اپنی اولاد کا مناتے تھے نہ رسول کا مناتے تھے تو یہ کیوں نہیں سوچا تو اہل بدعت کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی عقل سے ایک قانون اور قاعدہ بنا لیتے ہیں جو ان کو پسند ہوتا ہے ان کو اچھا لگتا ہے اسی لیے آپ کسی بھی بداعتی سے پوچھئے کیا کر رہا بھائی یہ اور یہ اچھا ہے نہیں ہے وہ کیا کہے گا اس میں برا کیا ہے اچھا ہی تو ہے تو وہ اپنے طور پر کسی چیز کو اس کو سمجھیے جو میں بول رہا ہوں وہ اپنے طور پر اپنی عقل کی بنیاد پر کسی چیز کو اچھا قرار دے کر دین میں داخل کرتا ہے پھر سے کہہ رہا ہوں وہ اپنے طور پر کسی چیز کو اپنی عقل کی بنیاد پر اچھا پہلے قرار دیتا اور پھر دین میں داخل کرتا ہے ہونا یہ چاہیے تھا کہ وہ پہلے مرحلے میں دین کی روشنی میں چیک کرے کہ اچھا ہے کہ نہیں اچھا تو کیسے جانا دین بتائے گا اچھا کیا ہے برا کیا ہے ورنہ سود میں اور تجارت کے منافع میں فرق کون بتائے گا دونوں بھی اچھے بولیں گے آدمی اور سگی بہن سے اور کزن سے نکاح کے اندر فرق کیا رہا ایک عورت میں اور دوسری عورت میں فرق کیا رہا کیسے معلوم پڑے گا کہ کیا حلال ہے کیا آرام ہے کیا اچھا ہے کیا برا ہے کیسے معلوم پڑے گا تو یاد رکھیں کہ دین کی روشنی میں اچھا برا طے کیا جائے گا نہ کہ ہم کسی چیز کو اچھا طے کر کے پھر دین بنا لیں اس کو اس لیے اہل بداعت ایسا کرتے ہیں اس لیے کیا کہا کہ اس کی چاہتیں, اس کی, پسند, اس کی ساری چیزیں عقل سے نکلنے والی ساری باتیں یہ تابع ہونا چاہیے اس دین کے جسے میں لے کر آیا ہوں پہلے چیک کر پھر عمل کر یہ نہیں کہ پہلے اچھا طے کر دیا اور پھر اس کو دین بنا کے پیش کرنے لگا اور دلیل اہل بدعت کا طریقہ کیا, تھا؟ اہل حق پر طریقہ کیا ہوتا ہے اہل حق پہلے دیکھتے ہیں کہ دلائل کی روشنی اچھا میں اپنا لیتے ہیں اور ان کو مل بھی جاتی ہے ڈھونڈنا چاہے تو توڑ مروڑ کے تحریف کر کے مل ہی جائے گا اس کو کچھ نہ کچھ تو یہ یاد رکھیں ابن رجب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں وہ کہتے اسی طرح سے بدعت کا معاملہ ہے کہ وہ بدعت جنم لیتی ہیں کیسے خواہشات کے ہوا کے فلسفوں کے شریعت پر مقدم کرنے کی وجہ سے شرع علم کے کی اوپر کیا کرتا ہے وہ ترجیح دیتا ہے اپنے فلسفے کو ولیحدہ اہل أَحْلُ الحوا کہتے اسی لیے بداتیوں کو اہل الحوا کہا جاتا ہے خواہش پرست خواہش کے غلام خواہش والے قدا <الْمَعَصِي> لکھاسی اور اسی طرح سے گناہوں کا معاملہ ہے ان تقع من تقدیم اللہ اللہ محبت اللہ و محبت بہو کہتے گناہوں کا بھی تو یہی معاملہ ہے کہ اللہ کی محبت اور اللہ جس کو پسند کرتا ہے اس پر اپنی چاہت کو اپنی پسند کو ترجیح دینے کی وجہ سے وہ گناہ کرتا ہے اللہ نے کہا شراب مت پیو اس کو شراب پینی ہے پسند ہے تو پیتا ہے اللہ نے کہا نگاہ اٹھا کے پرائی عورتوں کو مت دیکھو اس کے اندر خواہش ہے اب اللہ کی پسندیدہ کے نیچی نگاہ نیچے کر اور تیری چاہت یہ کہ نگاہ اٹھا اب وہ اللہ کی چاہت پر اپنی چاہت کو ترجیح دیتا ہے تبھی تو خواہش کے مطابق عمل کرتا ہے اور گناہ کر بیٹھتا ہے دین یہ چاہتا ہے اللہ تعالی یہ چاہتا ہے کہ بندہ اپنی چاہتوں کو اللہ کی چاہت کے تابے کرے پورے دین کا خلاصہ یہ ہے دین یہی ہے اسلام کی یہی فرما بردار بن جا تیرا کچھ نہیں اللہ اس کے رسول کی بات اتنا جب تابے دار انسان ہو جائے تو یہ کام والا آدمی ہے اور اگر نہیں تو یہ خواہش پرست ہے اللہ نے فرمایا فعلم پچاس اللہ فرماتا ہے اے نبی اگر یہ آپ کی پکار پر نہ آئیں آپ کی بات کو تسلیم نہ کریں آپ کی بات کو قبول نہ کریں آپ کی دعوت کا جواب نہ دیں فعال انما اہم تو آپ اچھی طرح جان لیں کہ بس اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں معلوم یہ ہوا کہ اہل بدعت اور اہل سنت کا یہی فرق ہوتا ہے رسول نے بلایا یہ چلا گیا رسول کے حدیث نے اس کو دعوت دی اس نے قبول کر لیا سنت نے اس کو بلایا یہ چلا گیا بدعتی کیا کرتا ہے سنت اس کو بلا رہی میرے ذہن میں یہ زیادہ صحیح ہے مجھ کو یہ زیادہ صحیح لگتا ہے یہ اہل بدعت ہے اس سے ایک اصول یہ معلوم ہوتا ہے کہ اشتہاد میں غلطی سے آدمی اہل بداعت میں سے نہیں ہو جاتا ہے اہل علم سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں لیکن ایک آدمی سنت کا علم ہونے کے بعد حق واضح ہونے کے بعد بھی اگر اپنی خواہش پر ڈٹا رہے تب جا کر اس پر بداطی کا حکم لگتا ہے ورنہ اہل علم سے بھی بعض اوقات اس سلسلے میں غلطی ہو سکتی ہے تو یہ بات بھی یاد رکھیں خواہش کا علاج کیا ہے سادہ بات اس میں یہ ہے بہت ساری باتیں ہیں لیکن ایک اس کا بنیادی علاج کیا ہے بنیادی حل اس کا یہ ہے اللہ کے سامنے جواب دینا ہے ایک انسان چاہے وہ علم کے راستے سے ہو یا خواہشات اور لذتوں کے راستے سے ہو انسان جب گمراہی کی طرف جاتا ہے بچنے کا راستہ کیا ہے خواہش پرستی سے نکلنے کے لیے کیا اصول اور قاعدہ ہے ایک ہی چیز ہے ایک انسان اس بات کو ہمیشہ یاد رکھے مجھے اللہ کے سامنے قیامت کے دن جواب دینا ہے جواب دیہی کا احساس اعمال کی درستگی کی بنیادی شرط کہہ سکتے ہیں آپ اس کو کہ انسان کے اندر اللہ کے آگے جواب دینے کا احساس جب آ جائے اس کا اس کا اس کی اس کا قول و عمل اور اس کا ظاہر و باطن صحیح ہو جاتا ہے دنیا میں بھی آپ دیکھتے ہیں جس کو معلوم ہو جائے باس پوچھنے والا ہے کل حساب ہے اکاؤنٹ چیک ہونے والے ہیں آج آدمی بالکل صحیح ہو جاتا ہے سب ٹھیک ٹھاک کر کے رکھتا ہے اور جس کو معلوم ہے آپ سی سی ٹی وی میں ہیں گڑبڑ نہیں کرے گا کھائے گا بھی تو سلیقے کے کھائے گا گھر میں ویسا نہیں کھاتا ایک دم اچھے سے کھائے گا اچھے سے بیٹھے گا سر بھی نہیں کھجائے گا کیوں سی سی ٹی وی دیکھا جا رہا ہے مجھ کو میرا محاسبہ تو ایک ہو وہاں سبے کا ڈر انسان کے اعمال کی درستگی کی, کی کا ذریعہ بنتا ہے اور اللہ ہمارا واہر ہی نہیں بلکہ باطن بھی دیکھتا ہے تو پھر انسان کو جب اس بات کا احساس ہو جائے تو نہ صرف اس کے اقوال و افعال بلکہ اس کے افکار اس کی سوچ بھی صحیح ہو جاتی وہ ویسے خیالات بھی دل میں لانے سے ڈرتا ہے کہ اللہ کو اس کی اطلاع ہو جائے گی اللہ جانتا ہے میرے دل کی بات کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے مجھ کو تو یہ چیز انسان جو ہے ڈرتا ہے اللہ سے اللہ تعالیٰ قرآن کو فرماتا و اما منخواہ جنت ہی الما کہ جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا رہا اپنے نفس کو خواہشاں سے روکتا رہا اس کا ٹھکانہ جنت ہے تو جنت میں جانا ہے تو اپنے نفس کو خواہشات سے روکنا پڑے گا خواہشات سے روکنے کے لیے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا احساس ہمیشہ دل میں رکھنا پڑے گا تب جا کر انسان اپنے آپ کو بچا سکتا ہے تو یہ اس باب میں جو حدیثیں تھیں اور بھی بہت ساری باتیں ہیں لیکن اتنا کافی ہے خلاصہ اس پوری گفتگو کا یہ ہے اور حدیث کے تعلق سے بات یہ ہے کہ ہم اپنے اپنے سارے اصول قاعدے اور سب فلاسفی ہماری جو بھی ہے تجربات مشاہدات میں بہت بڑا فلسفی ہوں بہت زیادہ سمجھدار ہوں بہت میری عقل ہے بہت سمجھتا ہے مجھ کو ٹھیک ہے تابع کر اس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے تو بعد میں اللہ اور اس کے رسول کی بات پہلے تو ڈرائیونگ سیٹ پہ مت بن بیٹھ تو مت بن داری یہاں پر امام نوی نے حدیث کو ذکر کر کے تو تابے ہو جا بس اپنی سارے فلسفوں کو سارے علم کو سارے تجربے کو جو کچھ پڑھا ہے تھو نے پی ایچ ڈی کیا آکسفورڈ میں پڑھا ٹھیک ہے بہت سارے آج بیماری کیا ہے بہت سارے لوگ باہر سے پڑھ کے آتے ہیں علماء کو سکھانے لگ جاتے ہیں ایسا ہونا چاہیے ویسا ہونا چاہیے اب ان کے اپنے فلسفے ہوتے ہیں ان کے اپنے اپنے وہ اپنے آپ کو دین کے مطابق بنانے کی بجائے دین کو اپنے مطابق بنانے کی کوشش کرتے اسلام میں ایسا ہونا چاہیے اس قربانی وغیرہ کون کھاتا گوشت سب کینسل کر دو غریبوں کی شادیاں کرو دہج ان کو کتنا نہیں ملا دہیج دو لوگوں کو لیجیے ایسے بہت سارے لوگ آپ کو ملیں گے جو اپنے آپ کو بدلنے کی بجائے اسلام کی تجدید کرتے ہیں اپنی اصلاح کی بجائے اسلام کی تجدید کرنے لگتے ہیں اور یہ لوگ سب سے بڑی خرافت ہے امت میں ان کو سب سے پہلے صحیح کرنا چاہیے یہ خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور پچاسوں ہزاروں کو پیچھے لے کے جاتے ہر آدمی شیخ سفی الرحمان مبارک پوری آ رحم اللہ کے بارے میں کسی نے بتایا کہ انہوں نے کہا کہ اگر آج اتنا بگڑا ہوا دور ہے کہ اگر خود بھی بھی کرنے والے ہیں لوگ اتنی جہالت والے ہیں کہ بگاڑ جان کے بھی بگاڑ کو پسند کریں گے ایسا حال ہے لوگوں کا تو ہر آدمی کو لوگ مل جاتے ہیں فال مل جاتے ہیں اسے اس دھوکہ نہیں کھانا چاہیے بہرحال بات طویل ہو جائے گی اخیر میں ہم آخری حدیث کا آ, مطالعہ کرتے ہیں دیکھیے دو حدیثیں امام نوی نے رکھی ہیں آخری جو یعنی اس سے پہلے جو حدیث تھی اکتالیس نمبر کی اس میں شریعت کی تابے ہے اور اس کے بعد والی جو حدیث ہے اس میں توحید کا بیان ہے اور توحید کی بات پر انہوں نے کتاب کو ختم کیا ہے اور میں ان حدیث کا مشاہدہ کریں مطالعہ کریں تو تینوں لیول کے لوگ اس میں ذکر کیے ہیں مسلمان بھی اور کافی بھی اس لیے حدیث کے الفاظ ہی جو ہیں سارے بندوں کے لیے تو اس میں خطاب کسی ایک شخص کسی ایک قوم یا صرف مسلمانوں سے نہیں بلکہ سارے لوگوں سے آئیے اس حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں اور یہ ہماری سلسلے کی آخری حدیث ہوگی انشاءاللہ اس حدیث کا جو باب ہے یا اس کا جو یعنی عنوان ہے وہ اللہ کی رحمت اور یہ عنوانات جتنے بھی ہیں امام نوی کے نہیں ہیں یہ اس سے مصطفیٰ عنوان ہیں اللہ کی رحمت اور گناہوں کی مغفرت یعنی اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے اور انسان کے گناہوں کی مغفرت کا اللہ کے ہاں کیا معاملہ ہے انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول قال اللہ تعالی یا ابن آدم انکا ما ذعوتنی ورجوتنی غفرت لکا علی ما کان منکا روی رحم وقال حديث حسن حدیث کے الفاظ ہیں انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ نو روایت کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے سنا اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے امام نوی نے حدیث قدسی پر اس کو کتاب کو ختم کیا انم العمال البنیات سے شروع کیا اور توحید پر اخلاص سے شروع کر کے توحید پر اور اخیر میں استغفار کو رکھا کہ انسان کے لیے اصل یہی ہے کہ اس کی مفرت ہو جائے فسب بہ ہم جو رب کا وسطہ ساری کوششوں کے بعد انسان کو چاہیے کہ جو کچھ اس نے بھلا کیا ہے اس پہ اللہ تعالیٰ سے استفار کرے مومن کا مزاج یہ ہونا چاہیے کہ وہ نیکی کر کے گھمن نہ کرے نیکی کر کے اعمال کر کے دیندار بن کے اس کی دینداری میں یہ نہ ہو کہ کتنا زبردست کام میں نے کیا کارنامہ انجام دیا اس کے مزاج میں ہونا چاہیے اللہ جو کچھ میں نے کیا تیرا جو پیمانہ ہے قبولیت کا معلوم نہیں میں اس کے مطابق کر پایا کہ نہیں کر پایا تو جو تقصیر اس میں ہوئی ہے اللہ اس کو معاف کر لے اس کو قبول کر لے میرے کمال کی وجہ سے نہیں تیرے فضل کی وجہ سے تو قبول کر لے تیرے مطالبے کے تیری, تیری شان کے مطابق میرا نہیں ہے نہ میرے بس کی وہ بات ہے اسی لیے اللہ نے کہا فتق اللہ مست تم سے جتنی جتنا ہو سکے تقوی اختیار کو ہماری اوقات کتنی ہے ہم اللہ کا ویسا خوف ویسا ویسا ڈر ویسی تعظیم ہماری بس کی بات نہیں ہے ہم اس لائق بھی نہیں ہے یہ اعتراف تقوا کی اور علم کی شروعات ہے انسان اللہ کی معرفت کی ابتدا اپنی تقصیر کے اعتراف سے ہوگی میں گھٹیا ہوں اللہ اعلیٰ ہے میں کچھ نہیں ہوں میرا جو بھی عمل ہے کچھ اس کی کوئی قیمت نہیں ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر رہے ہے اللہ کی شان ہے یہ اس کی عظمت ہے کو بڑا رحیم ہے بندوں کے اعمال ٹوٹے پھوٹے جیسی بھی ہوتے قبول کر لیتا ہے گنا کو معاف کر دیتا ہے ہم نیکیوں میں پچاس غلطیاں کرتے ہیں ایک نیک کام بھی ہم ڈھنگ سے نہیں کر پاتے ہیں یہ اللہ کی شان ہے یہ اس کا رحم ہے یہ اس کا فل ہے کہ ہماری ان نیکیوں کو قبول کر لیتا ہے یہ کیفیت جب بندے میں پیدا ہوگی اس نے اللہ کو پہچانا اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ ابھی بہت کو نکلیں گی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے کیا کہا جا انسر اللہ ولفتح اور سید خلون كان تواب مقام کیا ہے بات کیا ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جب اللہ کی طرف سے کیا جائیں ادا جا انسر اللہ اللہ کی مدد آ نصرت آ اور فتح آ فتح کی بات ہو رہی نصرت کی بات ہو رہی ہے غلبے کی بات ہو رہی کامیابی کی بات ہو رہی ہے يدخلون اور عی تنا سید خلون اے نبی آپ دیکھو کہ لوگ فوج فوج گرو گرو ایک سا ایک ایک نہیں کئی کئی لوگ آ رہے ہیں فوج کے فوج اسلام میں داخل ہو رہے ہیں آپ کا مقصد پورا ہو رہا ہے جس کے لیے آپ کو بھیجا گیا تھا تو اب کیا کرو آپ فخر کے ترانے نہیں فصب ربرو آپ اپنے رب کی پاکی بیان کیجئے میری پاکی نہیں فلاح تذک اپنی بڑائی شیخی مت بیان کرو سونسے کیا کہا جا رہا ہے اپ رب کی پاکی بیان کریں وہ سارے عیوب سے پاک ہے ہمارا کام تو تصفیر والی ہوتا ہے ہمارے کام کاں کمال والا ہوتا کمال اس کے لیے لائق ہے ہمارے کام میں کمال نہیں ہوتا اگرچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کام میں کمال ہے لیکن عبودیت بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ کمال کو تسلیم نہ کیا جائے اللہ کے خاص کیا جائے کہ ہم تو ہمارے ہاں تقصیر ہی تصفیر ہے کوتاہی کوتاہی ہے سبح بحمد ربک واستغفر تصوی کیجیے اللہ کی حمد کیجیے اللہ کی سارے عیوب سے پاک تو وہ ہے ہم ایب والے ہیں ساری خوبیوں والا تو وہ ہے ہمارے اندر کیا خوبی ہے تو پھر ہم کیا کریں بس ہو تو ہمارے اندر جو عیوب ہے اللہ ہم کو معاف کر دے ہماری گناہوں کو معاف کر دے ہم سے مغفرت چاہتے ہیں آپ مفرت مانگے اللہ سے نہ با وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے کہ غلبے کی بات ہو رہی ہے کامیابی کی بات ہو رہی ہے اور استغفار سکھایا جا رہا ہے یہ کیوں یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تقصیر کی وجہ سے نہیں ہے یہ عبودیت کے کمال کی وجہ سے ہے یہ آپ کی بندگی کو کمال دیا جا رہا ہے اور کمال ہو کے کامیابی میں کامیابی میں بھی مومن بندہ اپنی اپنے آپ کو کوتاہ مانتا ہے جبکہ بہترین طور پر اس نے سب کچھ کیا ہے حق ادا کر دیا پھر بھی وہ سمجھتا ہے نہیں ہوا ہے یہ اللہ کی عظمت کے اے, کی معرفت کا تقاضا ہے اللہ ہم کو سمجھتا فرمائے تو کیا کہا آخیر میں امام نوی نے جو حبی ذکر کی ہے اس میں توحید کا بیان ہے اور اخبار کا ذکر ہے جو دونوں انصب ہے یہاں پناہ سے بھی ہے یہ چیز خاتمہ اس پر ہو کہ کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حبی سے خود ہے یا بنا آدم اے آدم کے بیٹے اے آدم کی اولاد اے انسان معلوم ہے کہ اس میں خطاب صرف مسلمانوں سے نہیں ہے اس میں خطاب ساری انسانیت سے ہے یا یابن آدم آدم کے بیٹے انکمہ دعوتنی ورجوتنی اور آدم کے بیٹے آپ دیکھیں آدم علیہ السلام ربنا ولمنا انفسنا ولم تغفلنا وترحمنا لنکوننا یعنی منظالمین کہ اے اللہ اگر یعنی لنکون من خاسرین اے اللہ اگر تو نے ہم نے ہم نے ظلم کر لیا اپنے اوپر اللہ ہم اپنے جانوں پر ظلم کر لیا اور اگر تو ہم ہماری مغفرت نہ کرے ہم پر رحم نہ کرے تو ہم تو خساری میں پڑ جائیں گے تو کیا کہا آدم ان نقمتانی و رجوتانی اے آدم کے بیٹے جب تک تو مجھ کو پکارتا رہے گا مجھ سے دعا کرتا رہے گا مجھ سے امید رکھے گا غفر تو ما مکان امن ولا ابالی جو کچھ بھی تجھ سے سرزد ہوا ہو میں سب کی مفرت کر دوں گا اور مجھے کوئی پرواہ نہیں مجھے کوئی پرواہ نہیں آدم،, اے آدم کے بیٹے لو بل اگر تیرے گنا آسمان کی بلندیوں کو بھی چھو جائیں یا بادلوں تک اوپر ان کو ایک کے اوپر رکھا جائے کو ڈھیر بنایا جائے تو بادلوں تک پہنچ جائیں اتنے گناہ ہو تیرے پاس گنا کے پہاڑ ہوں جو بادلوں کو چھو رہے ہوں لو بلغت جنوب کا السماء لو بلغت جنوب کا السماء سم مست پھر تم اس سے مغفرت کی دعا کرے غفر تلک میں تیری مغفرت کروں گا یا نا آدم اے آدم کے بیٹے ان کا اتئی تنی بے قرابل ان لو اتئی بقراب الارض قرابل خطایا اے آدم کے بیٹے اگر زمین بھر کے گناہ لے کر تو میرے پاس آئے قیامت کے دن موت کے بعد لکی تنی لیکن پھر تم سے اس حال میں ملے لا تو شرک بھی شیئن کہ تو نے میرے ساتھ شرک نہ کیا ہو اپنی زندگی بھر تو شرک سے بچتا رہا ہو اور شرک توحید پر تیری موت ہوئی ہو اس حال میں مجھ سے ملا کہ تو شرک نہیں کرتا تھا تیرے خاتمہ شرک سے پاک تھا لو کبھی قرآبی ہا جتنے گناہ لے کے تو آیا ہے نا زمین بھر کے اتنی مغفرت لے کے تجھ سے میں ملوں گا ہم سے یعنی میں سے اس اس یعنی اتنی مغفرت کے ساتھ ملاقات کروں گا آپ دیکھیے اس حدیث میں کتنی ساری باتیں ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کے مغفرت فرمائے اس میں تین باتیں بیان ہوئی ہیں پہلی بات دعوت سے متعلق ہے دعا اور دعا میں رجا ہونا چاہیے اللہ سے امید ہے اس میں ترغیب اس بات کی دی جا رہی ہے کہ انسان اللہ سے مانگتا رہے مانگتا رہے تھکے نہیں اور امید رکھے نہ امید نہیں ہو ان کا نہ جب تک تو مجھے پکارتا رہے گا دعا عبادت کی اصل ہے دعا عبادات حدیث میں ہے دعا عبادت ہے اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے بندوں کو اللہ تعالیٰ نے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے بندگی کا اظہار دعا میں اللہ کو پکارتا رہے مانگتا رہے ہم بھکاری ہیں فقیر ہیں ہم محتاج ہیں مسکین ہے گھمنڈا ہمارے اندر سب اللہ کا دیا کیا مانگنا مانگ اللہ سے اس سے انتفاق بھی ممکن نہیں ہے تیرے لیے جب اللہ تعالیٰ نہ چاہے جو کچھ ہے وہ تیرا نہیں ہے جب تک کہ اللہ تجھ کو اس سے فائدہ نہ پہنچائے تو ان کما داوتا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بتایا کہ دعا کرنے والے کو امید ہونی چاہیے اللہ نے فرمایا وقالا ربكم تمہارے رب کا فرمان ہے کہ تم مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا دعا کرنے والا دعا کی قبولیت کے کی امید کے ساتھ دعا کرے بلکہ یقین کے ساتھ یہ سور مؤمن کی آیت ہے آیت نمبر ساٹھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ, وانتم اللہ سے تم دعا کرو اس حال میں کہ تمہیں دعا کی قبولیت کا یقین ہو معلوم نہیں اللہ دعا قبول کرے گا کہ نہیں؟, نہیں اللہ میرا رب رب علسم میرا رب بڑا دعا کا سننے والا ہے میرا رب سنتا ہے دعاؤں کو چپکے چپکے بھی دعا کریں زکری علیہ السلام کی طرح تو بھی سنتا ہے اللہ تعالیٰ دل میں بھی ہو تو بھی سنتا ہے تو دل کے حالات کو اللہ جانتا ہے اللہ سے اس طرح دعا کرو کہ تمہیں دعا کی قبولیت کا یقین اس بات کو اچھی طرح جان لو کہ اللہ تعالی اس دل کی دعا کو قبول نہیں کرتا ہے جو دل اللہ تعالی سے غافل ہو اور لہو میں پڑا ہوا ہو لاہو کھیل تماشا بے فائدہ چیزیں کہ اللہ کی طرف انسان کا دھیان نہ ہو اللہ کی طرف راغب نہ ہو اس میں یقین نہ ہو اور اس کے اندر غفلت ہو اللہ سے غفلت کے ساتھ جی رہا ہے اور دعا میں بھی غفلت ہے کیا مانگا اس طرف دھیان نہیں اللہ قبول نہیں کرتا ہے تیرے پاس ادب نہیں اللہ سے مانگنے کا اللہ سے جب مانگے اپنے پورے ظاہر و باطن کو اللہ کی طرف متوجہ کر کے مانگے کیونکہ وہ رب العالمین سے مانگ ہے وہ بادشاہ کے سامنے ہیں دنیا کا کوئی بادشاہ بلا اگر کسی کو بولے بولو کیا بولنا ہے آدمی کہیں اور دھیان دے گاؤ ارب سے تو مانگ رہا ہے سارے بادشاہ قیامت کے دن ننگے کھڑے ہوں گے حشر کے میدان میں کوئی حیثیت نہیں اللہ ایک متقی ہو تو وہ اللہ ہے اتنا بڑا بادشاہ ہے لمن المول کس کی بادشاہ ہے آج لاہو دل قہار لاہو دل اس ایک اللہ کے لیے آج ہے جو بڑا زبردست قہر والا ہے غلبے والا اس کے سامنے کسی کی نہیں چلتی ہے فرعون کو غرق کر دیا نمرود کو غرط کر دیا کتنے چلے گا بادشاہ ملک الموت سے نہیں بچ سکے محتاج تھے ہر چیز میں اللہ کے آگے کوئی نہیں تو اس اللہ سے مانگ رہا اس کی عظمت کے احساس کے ساتھ مانگ. غفلت مت کر اس حدیث کو امام ترمدی اور حاکم روایت کے سیل جامع سغیر. حدیث دو سو حدیث حسن ہے بلکہ آپ نے فرمایا یوستاجا بولیا حدی تو مجھ سے ہر آدمی کی دعا اللہ تعالیٰ سنتا ہے قبول کرتا ہے جب تک کہ وہ جلد بازی نہ کرے جب تک کہ وہ جلد بازی نہ کرے اجلت کس کو کہتے ہیں تاجیل کس کو کہتے ہیں وقت سے پہلے جلدی مچانا وقت سے, وقت سے پہلے جلدی کرنا مسارات الگ ہے وقت ہونے کے بعد جلدی کرنا سارے اون پھر خیرات اللہ نے کہا لیکن وجلت کس کو کہتے ہیں اجلہ جس کو حدیث میں کہا گیا ولعجلہ تمنا شیطان جل بازی شیطان کی طرف سے اجلہ اس کو کہتے ہیں کہ ایک انسان وقت سے پہلی جلدی مچا ہے۔ بھئی کھانا بن رہا ہے ماں کھانا بنا رہی ہے اور بچے جلدی سے ماں کھانا ماں کھانا لو कच्चा کھاؤ پکا نہیں ٹھیک سے وقت سے پہلے پھل پکا نہیں توڑ کے کھا لیا کچا ہے میٹھا نہیں یہ کون سا پھل ہے اچھا اگر تھوڑا انتظار کرتا پکتا تو وقت سے پہلے جلدی کرنا یہ اجلہ ہے وقت ہو کے بعد جلدی کرنا یہ اچھی چیز ہے کہ نماز کا وقت ہو گیا جلدی کیا یہ مسائل آج ہے دونوں میں فرق ہے تو جب تک کہ جلد بازی نہ کرے جلد بازی بڑی چیز ہے کیا ہے جلد بازی یقول فلم یو سجب وہ دعا کرے اور کہنے لگے کہ اتنی دعا کر رہا ہوں قبول ہی نہیں ہوتی کہ اتنی دعا کر رہا ہوں لیکن قبول ہی نہیں ہوتی ہے اس طرح سے بولنا یہ جلد بازی ہے تو نے اللہ سے گزارش کی ہے حکم نہیں دیا ہے حکم اس کی طرف سے آتا ہے وہ مالک ہے وہ اپنے حکم سے کرے گا وہ جب چاہے گا کرے گا تیری گزارش دعا تیری دیری دعا جو ہے اللہ پر کسی چیز کو یہ نہیں کرتی کہ اللہ نے کرنا ہی چاہیے سا. وہ مالک ہے مالک کے سامنے گزارش کی ہے تو تیری دعا اللہ تعالی قبول کرتا ہے اور اللہ اپنی حکمت سے فیصلے نازل کرتا ہے یہ نہیں کہ ت نے مانگا اور دے دیا تو کوئی مطلب یعنی عزت تھوڑی رہی کہ تیرا حکم چل رہا ہے کائنات کے اندر کائنات میں اللہ کا حکم چلتا ہے تو دعا کا مطلب گزارش ہے بعض اوقات بندہ سے مانگا دے رہا نہیں اللہ مالک وہ ہے جب وہ چاہے گا دے گا وہ اس کے وقت پہ دے گا اس کی اللہ تعالی مشیت سے دے گا مشیت تیری نہیں اللہ کی تو یہ بات یاد رکھنے کی ہے تو اس حدیث کو امام بخاری نے اور مسلم نے روایت کیا ہے امام البخاری نے کتاب الدعوات میں چھ کو روایت کیا ہے دعا میں امید ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ فرماتا اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو اللہ کے رحمت, رحمت سے وہی لوگ مایوس ہوتے ہیں جو کافی لوگ ہیں مومن مایوس نہیں ہوتا ہے کافی لوگ مایوس ہوتے ہیں مومن کو ہمیشہ اللہ سے امید ہوتی کیوں اس لیے کہ اللہ کی قدرت ہمیشہ ہے کل تھی قدرت آج نہیں ایسا ہوگا کل اللہ کر سکتا تھا امید تھی آج نہیں کر سکتا اس لیے امید ختم کل بھی اللہ قادر تھا آج بھی اللہ قادر ہے کل اللہ رحم کرنے والا تھا آج نہیں ایسا ہے آج بھی اللہ رحم کرنے والا ہے کل اللہ ہمارے حالات جانتا تھا آج نہیں جانتا ایسا ہے آج بھی جانتا ہے پھر مایوسی کی وجہ کیا ہے مایوس کیوں مایوس نہیں ہونا چاہیے اللہ نے کہا اللہ سے مایوس کون ہوتے ہیں کافر لوگ کیوں اس لیے کہ اللہ کی معرفت میں ان کے نقص ہوتا ہے وقت ہوتا تو اور تفصیل سے علم کے کلام بھی اس میں دیکھتے لیکن وقت نہیں ہوتا کہ اللہ کی رحمت سے مایوس کافر لوگ تھے کیوں اللہ کو نہیں جانتے ہو اللہ کو ٹھیک سے اللہ کی معرفت ان کو نہیں جانتے. اس لیے کفر میں چلے گئے قطع رحم اللہ فرماتے ہیں، روح اللہ کے کی رحمت, اللہ. اللہ رحمت سے وہی لوگ مایوس ہوتے ہیں جو کافر ہیں امام ابن جری رقبری نے روایت کیا ہے اللہ تعالی نے خود دوسری جگہ فرمایا کل یا ابادی على اشرف لا تکنہ تم رحمت اللہ ان اللہ یا فرد بجمیا ان اے میرے بندو اے نبی آپ اس آیت کو اچھے سے سمجھیں کل یا عبادی اے نبی آپ کہیے میرے بندوں کو میرا پیغام پہنچائیے کہ اللہ تعالی کا فرمان ہے اے میرے بندو بعض لوگوں نے یا عبادی کو رسول سے جوڑ دیا رسول کے بندے نہیں اللہ کے بندے ہیں لیکن پیغام رسول پہنچا رہا ہے اللہ کا پیغام ہے کہ اے میرے بندو یا عبادی اللہ دین اصرفین اے میرے بندو جو اپنے ہی خلاف حدیں پار کر گئے جنہوں نے اپنے ہی خلاف اسراف کا ارتقاب کیا اللہ کی حدیں پھلانگ دیں تک تق... یعنی گناہ کیے اللہ تک تو رحمت اللہ اللہ کے رحمت سے تم ہرگز معاوس مت ہونا ان اللہ یادن اللہ تو وہ ہے جو سارے گناہوں کو بخش دیتا, دیتا ہے مغفرت کر دیتا ہے ان نہ کیوں ایسا اس لیے کہ وہ بڑا مغفرت کرنے والا رحم کرنے والا ہے جب تمہارے گناہ نہیں تھے تب بھی مغفرت کرنے والا وہ تھا اور وہ مغفرت کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے جب مخلوق نہیں تھی تب بھی رحمت والا ہوتا اللہ کی صفات ہمیشہ سے ہیں وہ بڑا غفور ہے بڑا رحیم ہے تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کن لوگوں کو امید دلائی نیک لوگوں کو آپ غور کیجئے اور اللہ نے کتنی یعنی محبت کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ نے کتنی رحمت کے ساتھ خطاب کیا ہے اے میرے بندو یا عبادی اپنی طرف نسبت دی ترغیب کے لیے امید دلاتے ہوئے لوگوں کو میں دلائی جاری رہی ہے جنہوں نے اپنے ہی خلاف سرکشی کی یعنی گناہوں کا ارتکاب کیا اپنے کو جہنم کا اقدار بنا دیا گناہ کر کے اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا تو اللہ تعالی گناہ گاروں کو میں دلا رہا ہے سوچیے نیک لوگوں کے لیے اللہ کے کتنا بڑا انعام ہوگا کہ جو اللہ گناہ گاروں کو امید دلائے اپنی رحمت کی نیک لوگوں کے لیے اللہ کی رحمت کا حال کیا ہوگا اے لوگ جنہوں نے اپنے ہی خلاف اسراف کا ارتکاب کیا اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا موقع تمہارے لیے ابھی بھی باقی ہے ابھی بھی امکان ہے ان اللہ یا فردن بجمیہ اللہ وہ ہے جو سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے ان نہفور رحیم وہ بڑا مغفرت کرنے والا رحم فرمانے والا ہے سورہ زمر آیت نمبر ترپن اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ انسان نے زندگی میں کتنے گنا کیوں نہ کیے ہوں اسے اللہ سے مایوس نہیں ہونا چاہیے اللہ سے توبہ کر کے اپنی اصلاح کرنی چاہیے بعض لوگ کہتے ہیں بھائی ہم زندگی بھر گناہ کرتے رہے اب کیا فائدہ نیک ہو کے بُڑھاپا آ گیا دانت بھی نہیں منہ میں آنکھ بھی دکھتا نہیں کان بھی سننے نہیں آتا اب کیا فائدہ بہت پاپی ہے ہم لوگ اب اتنا گندگی جم چکی ہے کہ کوئی صابن ہم کو دھو نہیں سکتا ہے بعض لوگ ایسا کہتے ہیں اب ہمارے پاپ دھل نہیں سکتے ایسا نہیں ہے ابھی بھی تیرے لیے دروازہ کھلا ہے اگر توبہ اللہ سے کر لے اللہ سب کچھ معاف کر دے گا اور اگر اللہ تعالی چاہیں تو تیرے سارے گنا بخش دے سکتا ہے بغیر توبہ کے بھی لیکن شرک کی کفر کی اور نفاق کی مغفرت نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا فرمایا ان اللہ یا شرک ابھی اس لیے اس حدیث میں بھی وہ آئے گا اللہ تعالیٰ شرک کی مغفرت نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ اس بات کی مغفرت نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے فیرو محدون ذَلِكَ کلی <الْمَيَشَى> میشا اور اللہ تعالی اس سے کمتر جس گناہ کی چاہے گا جس کی چاہے گا مفرت کرے گا شرک سے کمتر یہ نہیں کہ شرک کے سوا کہ شرک معاف نہیں ہوگا لیکن کفر معاف ہو جائے گا آخرت کا انکار کر دے رسول کا انکار کر دے معاف ہو جائے گا نہیں شرک سے کم تر کفر شرک سے کمتر نہیں ہے شرک ہی کی کیٹیگری میں ہے نفاق اس سے کمتر نہیں وہ بھی انکار ہے وہ بھی کفر ہے نفاق بھی اپنی اصل میں کیا ہے انکار ہے وہ کیونکہ ظاہر میں ایمان اور باطن میں کفر ہے وہ اسی کو تو نفاق کہتے ہیں ظاہر اور باطن کا اختلاف اور شرک بھی توحید کا انکار ہے وہ بھی اپنی اصل میں کفر ہے تو شرک کفر اور نفاق اس کی مفرت نہیں ہم ہاں باقی جو گنا ہیں شراب پیا جوا کھیلا جھوڑ بولا یا کیا چوری کیا اللہ چاہے تو اپنی طرف سے معاف کر سکتا ہے بحیر توبہ کی بھی وہ معاف کر سکتا ہے اور رب العالمین بادشاہ غفر تلکا جو بھی عمل تیرا سرزد ہوا ہو گنا میں مغفرت کر دوں گا ابالی مجھے کوئی پرواہ نہیں مجھے کوئی پرواہ نہیں کا مطلب یہ کہ بڑے سے بڑا گناہوں میں بخش سکتا ہوں شرک اور کفر کے علاوہ کے علاوہ ولا ابالی اللہ سے پوچھنے والا کون ہے بھائی پرواہ اس کو ہوتی جس کو کوئی پوچھنے والا ہوتا ہے ایسا کیوں کیا لاسلام یف عل وہ یوسل ابو العالمین ہے بادشاہ سب سے بڑا ہے اللہ اکبر لایوس الاما یعل وہ جو کچھ کرتا ہے اسے کوئی سوال نہیں کر سکتا ہے اس کا کوئی محاسبہ نہیں کر سکتا ہے کیونکہ ایسا اس سے پوچھ نہیں سکتا ہے وہوم یوسل بلکہ جو بندے ہیں ان سے پوچھے ہونے والی کہ تم نے ایسا کیوں کیا اللہ سے کوئی پوچھ نہیں کر پوچھ نہیں کر سکتا ہے اللہ تعالی بندوں سے پوچھ سکتا ہے ان کا حساب لے سکتا ہے اللہ سے کوئی نہیں وہ جو چاہے کرتا ہے شاہ اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے ہاں اللہ کا ہر کام ہر فیصلہ حکمت اور عدل والا ہوتا ہے ظلم والا نہیں ہوتا ہے حکمت کے خلاف نہیں ہوتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ادا دیا تم اللہ فضیم فر دعا جب تم اللہ سے دعا کرو تو دعا میں عظم کے ساتھ مانگو اللہ چاہیے ایسا مانگولہ <فَأَعْتُعِيه> جیسے کوئی آدمی دعا کرے اللہ سے کہ اگر ہو سکے تو دینا ایسا میری زبردستی نہیں ہے آپ پڑوسی سے کہہ سکتے ہیں دوستوں سے کہہ سکتے ہیں ایسا کوئی پرابلم نہیں ہوا تو کیجیے ورنہ کوئی بات نہیں آپ کو ایسا اللہ سے دعا نہیں کرے اللہ مجھ کو چاہیے اللہ سے مانگے آدمی زد سے مانگے آدمی اللہ سے مطالبہ کرے اس کا اللہ سے مانگے تو کس سے مانگیں گے اور اللہ کے سوا دینے والا ہے کون اور کوئی چیز ایسی ہے کہ جو اللہ نہیں دے سکتا تو عزم کے ساتھ مانگے آدمی بالکل یقین اور پختگی کے ساتھ مانگے اللہ مجھ کو چاہیے یہ. ایسا نہ کہے کہ اللہ اگر تو چاہے تو دے تو چاہے تو دے میں تیرا بولنے کی کیا ضرورت ہے تو چاہے گا تو خود سے دے گا تو اللہ کو مشورہ دینے کی ضرورت کیا اگر چاہے تو دے ان سے اگر تو چاہے تو مجھے نہیں بولے ایسا اللہ سے کیوں؟ فَإنَّ اللَّهَ لَا لَهُ. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا ہے اللہ کے لیے کوئی رکاوٹ پیدا نہیں کر سکتا ہے اللہ پر کوئی یعنی ایسا نہیں کر سکتا کہ اللہ دینا چاہتا لیکن نہیں دے سکتا نہیں ہو سکتا ایسا دینا چاہے تو دے دے گا تو تو مانگ دعا اسی لیے کہا کہ تم مانگ اللہ سے اگر چاہے اللہ دے چاہے نہ دے تو, تو اللہ پہلے سے چاہے گا دے گا نہیں دے گا آنکھ مانگی تھی کان مانگے تھے ہاتھ پاؤں مانگے تھے اللہ, اللہ سے اللہ نے چاہا دے دیا نہیں چاہ کسی کو نہیں دیا وہ تو ویسے بھی اللہ کا معاملہ چلتا ہے دعا کیوں کہا تیری بندگی کا اظہار ہو تیری فقیری محتاجی کا اظہار تو اللہ کے سامنے کرے اللہ میرے پاس نہیں تو دے مجھے یقین ہے تو دینے والا ہے تو میرا رب ہے تو میرا مالک ہے میں تیرا بندہ ہوں مجھے چاہیے تو دے اللہ سے سب مانگے لیکن بندگی سے مانگے بندگی کے ساتھ مانگے ضد سے مانگے اللہ سے اللہ کا بندہ بن کے مانگے اللہ سے تو اللہ کو کوئی مجبور کرنے والا نہیں کوئی رکاوٹ ڈالنے والا نہیں اللہ جو چاہے کر سکتا ولہ ابالی مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے اللہ سارے گنا بخش دے کوئی آ جائے اللہ کے بس اس کو کیوں معاف کیا کر سکتا ہے ایسا نہیں کر سکتا ہے قانون کس کا توڑا اللہ کا قانون ہے کس کا اللہ کا ہے اللہ جس کو چاہے معاف کر دے اللہ کی مرضی ہاں جس کے بارے میں بتا دیا نہیں ہوگی مغفرت اس کا قانون اللہ تعالیٰ نے بتا دیا اللہ اپنی بات پر یعنی اس کی بات کی خلاف نہیں ہوتا ولاً سنت اللہ تبدیل اللہ کی سنت بدلتی نہیں ہے قانون اللہ کا اللہ کا قانون ہے تو بخاری میں حدیث موجود ہے سات ہزار چار سو چون اور مسلم میر دو ہزار چھ سو اٹھہتر پر حضرت ان سے یہ روایت موجود ہے بخاری کے الفاظ ہیں تو پہلی بات ہم نے دیکھی اللہ سے دعا کرنا یقین کے ساتھ کرنا اور یعنی اللہ تعالیٰ کی عظمت کے اعتراف اور اپنے احتیاج کے احساس کے ساتھ مانگنا اور مانگنا اللہ سے بندہ مانگتا رہے اللہ سے دعا کرتا رہے دوسری بات اس میں آگے بڑھ کر یہ ہے کہ اللہ سے استغفار کرے کہ جو بھی کوتاہیاں ہوئی ہیں دعا کا ایک پہلو تو یہ ہے کہ کیا چاہیے مانگے اور دعا کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ ایک آدمی جو کوتاہیاں اس سے ہوئی ہیں اس پر اللہ تعالیٰ سے مفرت مانگے کیونکہ اس کا مطالبہ اللہ سے کچھ ہے اللہ کھانا چاہیے پانی چاہیے کپڑے چاہیے گھر چاہیے فلاں چاہیے ترقی چاہیے پروموشن چاہیے یہ اس کا مطالبہ ہے لیکن اللہ کا بھی تو اس سے کچھ مطالبہ تھا بندگی تیری زندگی میں ہونا چاہیے تیری زندگی میں نماز ہونی چاہیے تیری زندگی میں روزہ ہونا چاہیے تیری زندگی میں تقوا ہونا چاہیے تو نے اللہ کے مطالبے تو پورے کیے نہیں ڈھنگ سے تو اس پر اللہ سے معافی مانگ اس کا تدارک ہو سکتا ہے وہ رحمت ہے رب العالمین کی کہ حکم دینے کے بعد کوتا ہی پر بھی نجات کا راستہ کھلا رکھا تو اس سے کوتاحی ہوگی پھر بھی تو اگر یہ کر لے تو اس کا تدارک بھرپائی ہو سکتی ہے معافی مانگ لے اللہ سے. وہ بادشاہ ہے معاف کر سکتا ہے تو دوسرا یہ بتایا کہ تیرے مطالبات کے بعد تیری زندگی میں اللہ سے اپنی کوتاحیوں پر استغفار بھی ہونا چاہیے چاہے نیک ہو تو اس لیے کہا کہ وہ او یاظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله سورہ النساء ایت نمبر 110 کہا کہ جو کوئی برائی کر بیٹھے یا اپنے خلاف ظلم کر بیٹھے اپنے اوپر ظلم کر بیٹھے ثم پھر اس کے بعد اللہ سے استغفار کرے مغفرت کی دعا کرے یجد الله غفورا رحيما وہ ہمیشہ اللہ تعالی کو مغفرت کرنے والا رحم کرنے والا پائے گا سب کبھی ایسا کبھی نہیں ہوگا ایسا کبھی نہیں ہوا اور نہ ہوگا کہ بندہ توبہ کے اوقات کے برقرار رہنے کے باوجود اللہ سے توبہ کرے استغفار کریں اور اللہ تعالی اس کی مغفرت نہ کرے ہاں موت کے فرشتے دیکھ کے توبہ کرے اب نہیں عذاب کے فرشتے دیکھ کے توبہ کرے اب نہیں سورج مشرق کی بجائے مغرب سے ٹرو ہوا اب نہیں تب نہیں لیکن جب تک توبہ کی اور استغفار کی قبولیت کا وقت باقی ہے اور بندہ توبہ کرے اللہ تعالی سے اللہ اس کی توبہ ضرور قبول کرے گا تو کہا کہ جو برائی کر بیٹھے کسی اور کے خلاف یا اپنے ہی خلاف بندوں پر ظلم کریں یا اپنے پہ ظلم کریں یا چھوٹا گناہ کریں یا بڑا گناہ کریں اور پھر اللہ سے استغفار کرے ہمیشہ اللہ کو مغفرت کرنے والا رحم کرنے والا پائے گا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمَن آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں اخبارتی ہی اللہ تعالی نے اس آیت میں اپنے بندوں کو اپنے حلم بندوں کی جہالت کے باوجود درگزر کا معاملہ کرنا اور ان کے ساتھ افو کا معاملہ کرنا معافی کا معاملہ کرنا کرم کا معاملہ کرنا احسان کا معاملہ کرنا اور اسی طرح سے اس کی وسایت یا رحمت ہی اس کی رحمت کی وساعت کا معاملہ اور اسی طرح سے مغفرت کا معاملہ یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں بندوں کو بتایا ہے فمن از نہ بصغیرن او نہ ایک بندہ چھوٹا گناہ کرے یا بڑا گناہ کرے سما فر اللہ یا جد غفور وف اگر بندہ اللہ سے استفار کریں ضرور اللہ تعالیٰ کو مغفرت کرنے والا رحم کرنے والا پائے گا مِن, مِن چاہے اس کے گناہ آسمان زمین اور پہاڑوں سے بڑکے ہوں اس سے بڑے ہوں آسمان سے بڑھ جائیں زمین سے بڑھ جائیں یا پھر پہاڑوں سے بڑھ جائیں تب بھی اللہ تعالیٰ اس کی مفرت فرمائے گا چھوٹا ہو یا بڑا اگر سچے دل سے اللہ سے توبہ استغفار کرے تو امام ابن جریر رقبری رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں اس کو بیان کیا ہے بلکہ آپ دیکھیں اللہ کی رحمت کا حال اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے ان الدین فتن المناتی وہ لوگ جنہوں نے مومنین اور مومنات کو مومن مردوں کو مومن عورتوں کو فتنے میں ڈالا اور پھر توبہ نہیں کی تو فلاحمد جہنم ان کے کی لیے کیا ہے جہنم کا عذاب ہے ولاحم عذاب الحریک اور انہیں جھلسا دینے والی آگ کا عذاب ہے سور البروج آس فتح المین المینان یہ کیا ہے عذاب دینا فتنہ قرآن کریم میں عذاب کے معنی میں بھی آتا ہے ذوقوا فتنتکم جہنم میں کہا جائے گا چکھو اب اپنا فتنا یعنی عذاب تو یہ عذاب کے لیے بھی فتنا تھا کہ کسی کو عذاب دینا اتنا اس کے اوپر ظلم کرنا کہ وہ دین سے پھر جائے پہلے زمانوں میں ایسا ہوتا تھا تو یہ ان کے لیے فتنا بن جاتا تھا کہ وہ دین پہ ٹکے رہے کہ نہیں ان کے لیے گمراہی کا ذریعہ بن جاتا تھا تو قطع اور رحم اللہ فرماتے ہیں ان لدین فت ان المنینات سے مراد کیا ہے کہتے ہیں ہر رقو کہ انہیں انہوں نے جہنم میں یعنی آگ میں دنیا کی ڈالا کہ تم اگر اپنے اسلام سے نہیں پھرو گے تو تمہیں آگ میں جلایا جائے گا اس کی سیاح میں آپ دیکھیں مستقل واقعہ ایک ہے لیکن میں وہاں ابھی نہیں جانا چاہتا ہوں تو یہاں پر آپ دیکھیں گے بولنے کی بات کیا ہے یہاں پر ایک عجیب بات حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر کہی ہے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے وہ لوگ جنہوں نے مومن مرد اور مومن عورتوں کو آگ میں جلایا ان کے لیے دردناک اذاب ہے آگ میں جلایا اور توبہ نہیں کی ان کے لیے کیا ہے جہنم کا اور آگ کا عذاب ہے. حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، انظر الکرم والجود دیکھو ذرا اللہ رب العالمین کے اس کرم، اللہ کی سخاوت اور اللہ رب العالمین کے جود کرم اور جود دونوں ایک معنی میں آتے ہیں تھوڑا بہت فرق اس میں ہے اللہ کے کرم اور اس کی جود اللہ کی سخاوت اور اللہ کی طرف دیکھو اس میں قطل اولیا اللہ کن سے خطاب کر رہا ہے مومنین اور مومنات کو جلایا انہوں نے آگ کا عذاب دیا انہوں نے اللہ کے اولیاء کو قتل کیا ایمان والے اللہ کے ولی ہوتے ہیں اللہ کے اولیا کو قتل کیا اور وہ اللہ ان کو دعوت دے رہا ہے توبہ اور مغفرت کی طرف یہ بتایا جا رہا کہ مومنین کو جلا کے مارا انہوں نے اور توبہ نہیں کی تو ان کے لیے عذاب ہے اگر توبہ کر لے تو یہ بھی معاف ہو جائے گا اگر کسی نے مؤمنین کو کفر کی حالت میں مسلمانوں کا دشمن تھا مسلمانوں کا قتل کیا انہیں جلایا کاٹا مارا ان کو نہ جانے کیا کچھ کیا اگر ایسا بھی کرے لیکن اس کے بعد اسے احساس ہوا اسلام کی دعوت پہنچی اور اس نے اسلام قبول کیا اب وہ کہے کہ میں نے اتنا سب کچھ کیا اب کیا اللہ اس کو بھی معاف کر دے گا کہ اللہ تعالیٰ ان کو اتنا سب کچھ کرنے کے بعد بھی توبہ اور مغفرت کی طرف رغبت دلا اللہ کی رحمت اور سخاوت کا کیا معاملہ آپ غور کریں امام ابن کثیر نے اس کو ذکر کیا ہے پھر آخیر میں اللہ نے کیا, حدیثِ میں کیا ہے کہ بی اے ابن آدم اگر تو زمین بھر کے گناہ لے آئے اور مجھ سے اس حال میں ملے کہ تون میرے ساتھ شرک نہیں کیا گیا تھا نہیں کیا تھا تو میں تجھ سے اتنی ہی مغفرت کے ساتھ ملاقات کروں گا میں بھی مغفرت لے کر آؤں گا یہاں پر اللہ تعالی نے یہ بتایا کہ شرک معاف نہیں ہوگا ہاں شرک سے بچتے ہوئے اگر آدمی چاہے کتنے گناہ اس کی زندگی میں ہو امید ہے کہ اللہ معاف کر دے یہ قاعدہ یاد رکھنا ضروری ہے اہل السنہ وال کا عقیدہ کیا ہے انَ اللہ یغفیر و عینشرہ کبھی و یغفیر مادون نظیم شاہ میو شریق بلّہ فقب نمبر 116 کہا کہ یقیناً یہ بات حتمی ہے یقینی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بات کی تو مغفرت نہیں کرے گا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے کسی بھی چیز کو نبی ہو رسول ہو فرشتہ ہو یا پھر نیک صالحین ہو چاند ستارے ہوں قبرے ہوں یا کچھ بھی ہو جنات ہو یا فرشتے کچھ بھی ہو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت نہیں فرمائے گا چاہے اللہ کی ربوبیت میں ہو اس کی الوہیت میں عبادت میں ہو یا پھر اس کے اصما صفات میں ہو اللہ مغفرت نہیں کرے گا قانون اللہ کا نہیں کرے گا ان کے ساتھ میں ان اللہ اللہ یا اللہ تعالیٰ یقینا نہیں مغفرت کرے گا اس کی بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوگا ہاں اگر توبہ کرے تو یہ بھی معاف ہوگا توبہ کرے تو یہ بھی معاف ہو جائے گا فرما دون ادال کا شاہ لیکن اس سے کمتر اگر کوئی گنا ہے تو اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے گا اور جس گناہ کی چاہے گا مغفرت کرے گا ہو سکتا ہے کسی کا اللہ تعالیٰ جھوٹ بولنا اس کو معاف کر دے اور اس کی چوری کرنے پہ اس کو عذاب دے ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ جھوٹ اور چوری دونوں کو معاف کر دے سرے سے اس کو جنت میں ڈال دیں بادشاہ وہ کیوں ایسا تو اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے وہ جو چاہے جس گناہ کی چاہے گا اس کو معاف کر دیا اس کو معاف نہ کرے یا آدمی جھوٹ بولتا تھا اس کو سزا ملی اور وہ آدمی جھوٹ بولتا تھا اس کو معاف کر دیا جس کو چاہے معاف کر دے اللہ تعالی حکمت والا ہے عدل والا ہے وہ اپنی حکمت کی بنیاد پر اپنے علم اور اپنے عدل کی بنیاد پر جس کو چاہے گا معاف کرے گا جس کو چاہے گا سزا دے گا اس کی معافی میں فضل ہے اور اس کی سزا میں عدل ہے ظلم سے سزا نہیں دیتا ہے اور وہ جب انعام دیتا ہے معاف کرتا ہے تو بندے کو اپنی طرف سے بڑھا کے ہی کرتا ہے تو یہ جو یہ جو معاملہ ہے کہ اس سے کم تر جو بھی گناہ ہو جس کے لیے چاہے گا جس گناہ کے لیے چاہے گا معافی کا معاملہ کرے گا مفرت کا معاملہ کرے گا اما شرک بلف اب اللہ اور جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا بہت دور کی گمراہی میں جا پڑا ہو چھوٹی موٹی گمراہی نہیں ہو بہت دور کی گمراہی میں جا پڑا ہو اس کا آنا بہت مشکل ہے اور اس کا سیرات مستقیم سے دوری بہت زیادہ ہے وہ بہت دور چلا گیا سیرات مستقیم سے کیونکہ اصل سرات مستقیم کی توحید ہے هذا سرات مستقیم آپ دیکھیے آیت میں قرآن کی جب دعوت دی ہے عیسیٰ علیہ السلام نے بھی دعوت دی ہے توحید ذکر کر کے کہا ہے کالا ان عبداللہ حدیث میں ایک حدیث ہے جو بڑی پیاری حدیث ہے اور دو حدیثوں پہ اپنی بات کو ہم ختم کریں گے ان شاء کی گفتگو اور دون حدیث بڑی عظیم شان ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کی دن اللہ تعالی میری امت میں سے سارے بندوں کے سامنے بندے کو لائے گا اس کے گناہوں کی ننانوے دفتر پھیلا کے رکھ دیے جائیں گے سامنے مد بخصر ہر دفتر ریکارڈ کی فائل اس کی جو ہوگی اتنا بڑا دفتر ہوگا کہ جہاں تک نگاہ اس کی پہنچی اتنا اتنے گنا بڑا پاپی آدمی آیا ہے اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا اس میں سے کوئی چیز ایسی جس کا تجھ کو انکار ہے یعنی میں نے گناہ نہیں کیا تھا اور اس میں لکھا ہوا ہے اول کا کتب الحاق ہمارے جو بالکل محتاط لکھنے والے جو فرشتے ہیں جو انسان کے نیچے اور گناہ لکھتے ہیں انہوں نے کہیں ظلم تو نہیں کر دیا تیرے اوپر فیاقول نہیں میرے پر دگار میرے رب ایسا نہیں ہے انہوں نے مطلب اپنی طرف سے مجھ پہ کچھ لکھا نہیں ہے یہ میرا ہی ریکارڈ ہے میرے ہی گناہ ہے سبحان اللہ فیاقول اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا تیرے پاس کوئی عذر ہے کوئی اے اے اے اے اے اے اے اے ایکسکیوز ہے غلطی سے ہو گیا بھول گیا تھا ایسا ہوا مجھ پہ ظلم ہوا تھا اس لیے کیا تھا غصے میں آ کے کر دیا تھا تیرے پاس کوئی ہے یا کوئی نیکی تیرے پاس ہے فیق اللہ میرے مالک نہیں ہے میرے پاس فیحق اللہ گا کہ بالکل ہے ہمارے پاس تری ہے کلوم آج تجھ پہ ظلم نہیں ہوگا آج تجھ پہ ہرگی ظلم نہیں ہوگا فتخ فتخ رجو بےتا فتخر فیحا اشاد اللہ الہ اللہ و اشد الحمد ہو رسول ایک کاغذ کا پرزا ایک کاغذ کی چٹھی نکالی جائے گی بےتا جس پہ لکھا ہوگا اشہد اللہ الہ اللہ و اشد الحمدن ابد کی گواہی دیتا ہوں اللہ کے اس وقت کوئی اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں اس نے گواہی دی تھی وہ مسلمان تھا شہادت کا اقرار اس نے کیا تھا فیقول حاضر ہو جہاں تیری نیکی تلنے والی ہے فیقول یا ربی مہاد بتا تمہ سے جلد آدمی کہے گا اے میرے رب اے میرے مالک ایک یہ چٹھی بتا اتنے سارے دفتر گنا کے میرے ہیں ان کے مقابلے میں اللہ کیا؟ مطلب کیا کام چلے گا, تو تولا جائے گا نیکی کو, اور گناہ کو تو گناہ ہی جائیں مقابلے میں کام آئے گی فقالا اللہ کا ظلم نہیں ہوگا نیکی ہے تو تو لے گی وہ کالا فتو جو دفتر ہیں ننانوے ایک پلڑے میں ترازو کے اور وہ ایک جو نیکی تھی اس کی شہادتین کی وہ دوسرے پلڑے میں میزان کے دو فتین ہیں. فتاشت جلات اللہ تلبقاق کہتے ہیں کہ جتنے گناہوں کے دفتر ہوں گے وہ بالکل یعنی ہلکے پڑ جائیں گے اور گویا کے مطلب ہوا میں اڑنے لگیں گے وہ شخولہ اور وہ بھاری ہو جائے گا ایک کاغذ کا پرزا ہے چٹھی جس پر شہادت کا اقرا ہو آپ نے فرمایا ولا یف الم شعی اللہ کے نام کے ساتھ یعنی اللہ کے توحید کے اقرار کے ساتھ کوئی چیز بھاری نہیں ہو سکتی ہے تو یہ جو چیز ہے اس حدیث کو امام احمد تربیتی حاکم اور بحقین شعب ایمان نے اس کو روایت کیا ہے اور میں حبان نے بھی اس کو روایت کیا ہے سیل جامع سغیر حدیث نمبر 1776 اور حدیث صحیح ہے اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ ظلم نہیں کرتا ہے ہم اس کی بھلائیوں کو بھی رد کر دیتے ہیں. اللہ رب العالمین اللہ سے بڑھ کے کون رحم کرنے والا قدردان ہے اتنے سارے اس نے گناہ کیے ہیں لیکن اس کی وہ ایک نیکی اس نے اخلاص کے ساتھ اقرار ایسا ممکن ہے آخری وقت میں کیا ہو کہ سارے پاپ تو تھے پچھلے لیکن آخری وقت میں بچ کے کچھ کیا بولو میں اتنا اخلاص کے ساتھ بولا کہ اس کا وہ اخلاص اس کا اس کا کلمہ اس پر بھاری آ گیا یقین اور اخلاص کے ساتھ جو اس نے کہا سارے گناہوں پہ بھاری آ گیا اللہ کے نزدیک قبولیت کا وزن تھا تو یہ, یہ یہ حدیث ہے لیکن دوسری طرف کوئی نہ سمجھے چلو معلوم پڑ گیا ایک شارٹ کٹ کرتے رہو ننانوے بنا لو ہی صحیح اور پھر شہادت ان کا اقرار کر لیں گے نہیں اس کا وزن وطنا ہونا چاہیے اس کے اقرار کا وزن تھا ورنہ جہنم میں ایمان والے جائیں گے اس کی دلیل کیا ہے دوسری حدیث ہم پڑھتے ہیں اس میں بھی رغ... اگرچہ اس میں امید بھی ہے لیکن ڈر بھی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اہل النار النار جب جہنم والے جہنم میں جمع ہو جائیں گے سارے یعنی فیصلہ ہو جائے گا منشا منشا اللہ من اہل القبلہ ہے اور جہنم بعض اللہ کی مشیت کے نتیجے میں اللہ جن کو چاہے گا جہنم میں ڈالے گا تو کچھ اہل قبلہ بھی ہوں گے مسلمان بھی ہوں گے یقول الكفار کفار کہیں گے ان کو دیکھ کے عالم تقور مسلمین تم تو مسلمان تھے نا کیا تم مسلمان نہیں تھے کالوبلہ کہیں گے ہاں مسلمان تھے قالو فما کم اسلام کو کیا کام ہے تمہارے اسلام تمہارے وقت صرف تم نائنہ تم بھی تو آگے نا ہمارے ساتھ جہنم میں کیا فائدہ ہوا تمہارے اسلام کا اتنا اسلام اسلام اسلام اتنا زبردست دین ہے اسلام سے جنت میں جائیں گے کیا کیا بولتے تھے تم لوگ تو اسلام سے جنت میں تو تم بھی تو جہنم میں اور ہم اسلام والے نہیں تھے ہم بھی جہنم میں آ ہمارے ساتھ تم بھی تو جہنم میں آ کیا فائدہ ہوا تمہارے اسلام کا کالوکان اتلنا دنو بنف بن فاقنا بہار وہ کہیں گے ہاں ہمارے کچھ گناہ تھے اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہماری پکڑ کی یہ نہیں کہیں گے دیکھو نا اللہ نے کیسا کیا ہم اسلام اللہ کے بھی وہ شکایت نہیں کریں گے اللہ کی دیکھیے بندہ ایسا ہوتا ہے ذرا سے دنیا میں پریشانی آئی نماز پڑھتا یہ کرتا اور پھر کیا اللہ مصیبت ڈال رہا ہمارے اوپر شکایت کرنے لگ جاتا بزنس نہیں چل رہا کیا ہے ذکر کر رہا تلاوت کر رہا دعا کر رہا ہے سب کچھ کر رہا پھر بھی ایسے حالات ڈال رہا اللہ بندہ اللہ کی شکایت کرتا ہے وہ جہنم میں چلے گئے لیکن کیا کہیں گے ہاں ہمارے کچھ پاپ تھے جس کی وجہ سے آئے ہیں یہ نہیں کہیں گے اللہ نے دیکھو نا اسلام رہ کے بھی بھیجا جہنم میں کہا نتلنا کہ ہمارے کچھ گناہ تھے اور ان گناہوں کی وجہ سے آ ہماری کوتائی تھی اللہ کا فیصلہ غلط نہیں اسلام برا نہیں ہم برے تھے دیکھیں یہ مزاج ہونا چاہیے انسان میں اسلام برا نہیں اسلام اچھا ہے ہم چلینی نہیں اسلام پہ اس لیے جہنم میں آئے ہم لوگ فیس میں قالو اللہ سنے گا ان کی یہ بات ان کی بھی بات ان کی بھی بات فم اور ابیمن کا اللہ حکم دے گا فرشتوں کو کہ جتنے بھی مسلمان ہیں نکالو ان کو جہنم سے نکالو ان کو جہنم سے اور سب کو نکالا جائے گا فلم اور ادا علی کا اہل النام پھر وہ جو کفر والے تھے جو مذاہب ان کا اڑا رہے تھے جو تانا دے رہے تھے ان کو ایک روایت میں کہ اللہ کو غصہ آئے ان کی وجہ سے ایک روایت میں یہ کہ وہ احمد کی روایت ہے جہاں تک مجھ کو یاد ہے وہ کہیں گے کہ لات اور روزے کی عبادت کرنے والے کہیں گے کیا فائدہ ہوگا تمہارے لا الہ الا اللہ سے تم بھی تو ائے نا جہنم میں ہمارے ساتھ تو اللہ تعالی کو ان کی اس بات پر بہت غصہ گا اور اللہ تعالی حکم دے گا سارے گنہگار مسلمانوں کو جہنم سے نکالا جائے گا فامر بمن كان من اهل القبلۃ فاخرجوا فلما را ذلك اهل النار قالوا يا ليتنا كنا مسلمین نخرجو کما خراج اس وقت میں کفار کہیں گے کاش کے ہم بھی مسلمان ہوتے جیسے ان کو نکالے نا ہم کو بھی نکالا جاتا جہنم سے آئے لیکن نکلے بھی نا جہنم میں آئے گناہوں کی وجہ سے لیکن دیکھو اسلام کی وجہ سے ہی تو نکلے ہمارے پاس بھی اسلام ہوتا کہ ہم نکالے جاتے جہنم سے کاش کے ہم بھی مسلمان ہوتے تو ان کی طرح ہمیں بھی جہنم سے نکالا جاتا ہے وقر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا الک آیات الکتاب والقران المبین وربما یود الذين كفروا لو كانوا مسلمین سورہ حجر کی آیت نمبر 1 اور دو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی کہا یہ آیات ہیں کتاب کی اور قرآن مبین کی ایک وقت آئے گا ایک وقت آئے گا کہ کفر کرنے والے تمنا کریں گے کہ کاش وہ بھی مسلمان ہوتے ہیں. ایک وقت آئے گا کہ کفر کرنے والے تمنا کریں گے کہ کاش وہ مسلمان ہوتے ہیں تو یہ اسلام کی نعمت ہے اور یہ توحید کی نعمت ہے توحید والا جہنم سے محفوظ رہے گا اگر گنا گیا بھی ہمیشہ نہیں ہوگا اس کے لیے دخول ہے خلود نہیں ہے وہ داخل تو ہو سکتا ہے لیکن خالد نہیں ہوگا جہنم میں ہمیشہ نہیں رہے گا وہ نکالا جائے گا اس لیے کہا کہ اے, میرے اے ابن آدم اگر تو زمین بھر کے گنا بھی لے کر آئے لیکن تھی میرے ساتھ شرک نہ کیا ہو تو میں اتنی مغفرت کے ساتھ اس سے ملوں گا اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو جہنم میں ہمیشہ رہنے سے بچائے گا یا بعض بندوں کو تو جانے سے ہی بچا لے گا اللہ تعالیٰ ہمارا شمار ان بندوں میں کرے جو جہنم میں جانے ہی سے محفوظ رہیں اور ہمیں گناہوں سے بھی محفوظ رکھے تو یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے امام ابن ابی عاصم نے اپنی کتاب اص میں اس کو روایت کیا ہے اس کی صنعت صحیح ہے اور حدیث نمبر آٹھ پر یہ حدیث موجود ہے تو یہ امام عنوی کی آ, کتاب تھی اور جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث تھیں اور امام عنوی رحم اللہ اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمت نازل فرمائے آخرت میں اس کا بہترین بدلہ ان کو دے کہ انہوں نے آ, اتنی دقت سے ان احادیث کا انتخاب کیا آج اس کو ہم پڑھ رہے ہیں اور دیکھیں انسان ایک نیکی کرتا ہے اور اپنی بات چھوڑ جاتا ہے وہ علم نیون طی آج ہم اس کتاب کو پڑھ رہے ہیں اور اارا ثواب دیکھے ان تک انشاءاللہ اللہ سے امید ہے اللہ تعالیٰ ان کو دے گا تو اپنے بعد علم چھوڑنا چاہیے اپنے گھر میں اپنی اولاد اپنے رشتہ دار دوست احباب علم چھوڑنا چاہیے اس کا فائدہ ہوتا ہے نہ صرف ثواب ملتا ہے ہدایت بھی لوگوں کو ملتی ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو حدیث کے پڑھنے سننے سیکھنے سمجھنے پہنچانے اس پر عمل کرنے کی توفیق دفعہ فما ہے اکو الحدہ استقفی اللہ بہت ضروری سمجھتا ہوں کہ جو بندوں کا شکر نہ کرے اللہ کا بھی شکر نہیں کیا اس نے تو خاص طور سے جبیل دعویٰ سنٹر کے ذمہ داران جتنے بھی ہیں متارین اور خاص خاص طور سے شیخ فضلت الشیخ محمد مختار مدنی حفظ اللہ کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس سلسلے کا انعقاد کیا اور اس کا سارے اہتمام اس کے لیے کیے اس کی شروعات وہیں سے ہوئی تھی داوا سینٹر سے اور اختتام آج ہم دیکھیں اس دور میں جس میں سب آ, چیزوں پر پابندیاں ہیں اور لوگ دور ہیں لیکن پھر اتنی محنت کر کے شہر کے حکم سے اور آپ کے جتنے ہیں انہوں نے محنت کر کے اس کا انعقاد کیا اللہ رب العالمین قبول فرمائے اور بہترین بدلہ اس کا عطا فرمائے اور مزید ہم لوگوں کو اس طرح کے دروس میں شریک ہونے کی توفیق دہ فرمائے اللہ جزاکم اللہ خیر ہم سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس کی توفیق سے الحمد جو اربعین نویہ کی شرح کا سلسلہ شروع کیا گیا تھا اپنے اختتام کو پہنچا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہر برامین ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے ساتھ ہی ساتھ ہم شیخ محترم کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ شیخ نے ہمیں اپنا وقت دیا اور الحمد یہ دروس بڑی قیمتی اور علمی رہے اور تقریباً سوا چار مہینہ اس کتاب کی شرح میں لگا اور پینتیس گھنٹے لگے حدیثیں بیالیس ہیں اگر آپ دیکھیں گے تو ایک حدیث پر ایک گھن, پونا گھنٹا کم و بیس شیخ نے دیا ہے اور شروع کے جب یہاں دورہ شروع کیا گیا تھا تو شیخ کا جو درس ہوتا تھا دو گھنٹے پر مشتمل ہوتا تھا ابھی ڈیل گھنٹا تقریباً پورے پینتیس گھنٹہ شیخ نے اس حدیث کی شرح میں اس کتاب کی شرح میں ہمیں دیا اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا کہ اللہ اقبام ان کی اس قیمتی باتوں کو اس شرح کو ان کے نظام میں جگہ عنایت فرمائے اور اللہ حرب امین ان کلمات کے ذریعے سے ہمیں بھی اور ان کی بھی مخلوط اور بلعمین ایک بڑا خلا ہے اور بڑی کمی ہے ہمارے اردو زبان کے اندر یا اردو دنیا میں وہ یہ ہے کہ اتنی قیمتی باتیں ہوتی ہیں لیکن ان قیمتی باتوں کو کتاب کی شکل میں نہیں لایا جاتا ہے ہمارے ہندوستان میں پاکستان میں برے صغیر میں ایک عالم دین تیس تیس سالوں سے بخاری کی شرح کرتا ہے پڑھاتا ہے اور اس طریقے سے اور دیگر حدیث کی کتابوں کو پڑھاتا ہے کئی مرتبہ وہ قرآن کی تفصیل ختم کرتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی وہ ساری چیزیں ریکارڈ نہیں رکھی جاتی الحمد للہ یہ چیز عربوں میں موجود ہے کہ کوئی بھی عالم دین کسی کتاب کی شرح کرتا ہے تو ان کے تلامزہ ان کے شاگردان ان کتابوں کو باقاعدہ ان کے دروس کو کیسر سے نقل کرتے ہیں اور باقاعدہ کتاب کی شکل میں وہ ساری شرحیں آ جاتی ہیں یہ ہمارے مشائق علماء شیخ نوباز رحمۃ اللہ علیہ شیخ ابن وسمی رحمۃ اللہ علیہ شیخ صالح فوجان حفظہ اللہ اور جو دیگر علماء موجود ہیں جتنی ان کی کتابیں ہیں عام طور سے ان کی شروحات ہیں ان کے شاگردوں نے انہیں کتاب کی شکل دی ریکارڈ کیا نقل کیا شیخ کو سامنے پیش کیا شیخ نے حضور اضافہ کیا منظوری دی اور کتاب کی شکل میں وہ آ گئی اتنی قیمتی علمی باتیں جو شیخ نے 35 دروس میں 35 گھنٹوں میں اور اکیس درسوں کے اندر کیے ہیں کہ یہ کتاب خود اسلام کے اصول اور قواعد اور ضوابط پر مشتمل تھی اور اس کے شرح کے دوران شیخ نے اتنے اصول اتنے قاعدے اتنے ضابطے بیان کیے ہیں جنہیں سینکڑوں کی تعداد میں جو ہے کیا جا سکتا یا یعنی یعنی اتنی زیادہ الحمدللہ تو یہ میں بہرحال آ, ان اختتامی کلمات کے ذریعے سے اپنے متعرین کو جو ہمیں اللہ تعالیٰ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ الحمد اللہ, اللہ کے فضل و کرم سے اتنے ہمیں مخلص متانین ملے کہ جو پروگرام کے لیے رحمد اللہ جی جان لگاتے ہیں اور ہر طرح کی محنت کرتے ہیں مالی اور مادی دنیاوی دینوی ہر طرح کا کی خدمت اور تعاون پیش کرتے ہیں کاش ہمارے شاگردوں میں سے متعن میں سے کوئی ایسا نکل جائے جو ان تمام دروس کو لکھے اور پھر اسے بعد میں کتاب کی شکل میں لوگوں کے سامنے پیش کیا جا سکے بہت بڑا بڑی خدمت ہوگی سدیش کی بہت بڑا علمی سرمایہ ہوگا ان شاء اللہ سے تقریبا اب تک بائیس دور علمیہ ہو چکے ہیں اور یہ سارے دور علمیہ یعنی علمی دورہ یعنی علم کا خزانہ اور سمندر ہے الحمدللہ جو بائیس دورے ہمارے داوا سینٹر کے ذریعے سے ہوئی ہے اگر ان تمام کو کتاب کی شکل میں لوگوں کے سامنے لا دیا جائے تو بہت بڑا کارنامہ ہو جائے گا بہت بڑی خدمت ہوگی دین کی شریعت کی حدیث کی اور مختلف موضوعات پر تفصیر فقہ حدیث سب میں الحمد للہ دور علمی ہم نے کرایا تو ہم شیخ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ شیخ نے ہمیں وقت دیا اور شیخ نے درس کے اندر کہا کہ سلسلے کی آخری حدیث تھی اور ہم شیخ کی اس بات سے حسن ضم رکھتے ہیں نیک فال لیتے ہیں شیخ نے نہیں کہا کہ ہمارا یہ آخری پروگرام تھا ان اللہ ہمارا اس کے بعد بھی شیخ سے رابطہ رہے گا استفادہ ہم کریں گے جیسا کہ اس سے پہلے ہم نے شیخ سے کہا تھا تو انشاءاللہ اللہ اس سے ہمیں ضرور امید ہے کہ انشاءاللہ شیخ ہمیں مستقبل میں اپنا وقت دیں گے انشاء اللہ اور اگلے جمعہ سے انشاءاللہ اللہ جزاک اللہ خیر شیخ اللہ وارفی کم و نفا اللہ بیکم, بیکم علیہ السلام المسلم واطقب اللہ جوہ دکم بہت ساری باتیں کہیں لیکن وہ بہت زیادہ ہو گیا ہے بہرحال ایک اعلان کے ذریعے اپنی باتوں کا میں اختتام کرتا ہوں اعلان یہ ہے انشاءاللہ آنے والے جمعہ سے جیسا کہ گزشتہ ہفتے بھی اعلان کیا گیا تھا کہ مدینہ منورہ میں ایک شیخ ہے پی ایچ ڈی کر رہے ہیں ابو احمد شیخ کلیم الدین یوسف فی اللہ جو فتح الباری کی ایک جلد کی شرح کر رہے ہیں اور شیخ سے ہماری گفتگو ہوئی تقریباً کئی طلبہ ہیں یہاں کی اسلام ہم طلبہ کہہ رہے ہیں ورنہ علما ہیں وہ سب پی ایچ ڈی تیار کر رہے ہیں ان کے درمیان فتح الباری کو تقسیم کیا گیا ہے ایک ایک جلد تقریبا اور وہ سارے مل کر کے پوری فتح الباری کی تخریج اور تصحیح تنقیح اور اس کی تحقیق کر رہے ہیں اور یہ فتح کی بہت بڑی خدمت ہوگی حدیث کی کیونکہ اب تک جو نسخہ ہمارے سامنے موجود ہے وہ بہت زیادہ محقق نہیں ہے اور اس میں جو حوالے جات ہیں جو آثار ہیں جو احادیث ہیں ان سب کی تحقیق نہیں کی گئی ہے ان کے حوالے جات نہیں بیان کیے گئے تو اس سارے کام انشاءاللہ اللہ ایک طریقے پر سارے علماء کر رہے ہیں تو شیخ کا بھی اسی میں ایک عنوان ملا ہے اور ایک جلد ملی ہے تو الحمد شیخ ایک بہت ہی یعنی ایک عالم آدمی ہیں اور سلفی ہیں اور منہجی ہیں الحمد ان کے سارے دروس یا کیا نام ان کی تحریر الحمدللہ آتی رہتی ہیں اور جبیل داوا سینٹر میں بھی وہ تقریباً دو مرتبہ وہ ایک تو انکار حدیث پر ان کا تھا الحمدللہ للہ شبہات اور اجالا ازالہ اور اس طریقے سے دارمی کی کا جو مقدمہ ہے اس مقدمے کی انہوں نے شرح کی تھی بڑی تفصیل کے ساتھ الحمدللہ وہ بھی ہمارے جو بیل دعوی سنٹر ہم لوگوں کا جو سائٹ ہے اس کے اندر ساری چیز الحمدللہ محفوظ ہیں تو انشاءاللہ وہ اگلے جمعہ سے وہ صحابہ کی عظمت صحابہ کے فضائل اور صحابہ کا دفاع جو وقت کی بڑی ضرورت تھی اور اس پر ہم نے شیخ سے درخواست کی شیخ نے ہمیں ہماری دعوت قبول فرمائی ہم شیخ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں تو ان آنے والے جمعہ سے یہ شیخ کا شروع ہوگا تقریباً ایک ماہ تک چار ہفتے یا اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں یہ درس چلے گا اور ٹائمنگ میں فرق رہے گا شیخ کا چونکہ درس انڈیا سے ہوتا تھا تو نماز ڈھائی گھنٹے کا فرق ہے تو بہت زیادہ یعنی اختلاف اور اس طریقے وقت کا تو ٹائمنگ جو ہے سوا سات بجے سے رکھا گیا تھا لیکن شیخ جو درس ہوگا کو وہ تین بج کر کے پچاس منٹ سے یعنی اثر کی نماز کے بعد مدینہ میں شیخ رہتے ہیں جبیل سے وہاں تقریباً پینتالیس منٹ کا فرق ہے نمازوں کے اندر تو تین بج کر کے پچاس منٹ یعنی ہندوستان کے ٹائپ مطابق 6 بج کر کے بیس منٹ سے انشاءاللہ شیخ کے درس کا آغاز ہوگا اور وہ مغرب تک چلے گا تقریباً پانچ بج کر کے پانچ منٹ یا سوا گھنٹے کا شیخ کا درس ہوگا تو میری تمام سامعین سے مشاہدین سے یہ گزارش ہے کہ جس طریقے سے آپ نے شیخ کے درس کو بڑی درجمی کے ساتھ سنا اور الحمدللہ استفادہ کیا آپ تمام سے گزارش ہے کہ آپ تمام لوگ آنے والے جمعہ کے اندر بھی ضرور شریک رہیں اور شیخ کے درد سے فائدہ اٹھائیں شیخ کا درس بلا علمی اور قیمتی ہوتا ہے بڑی بنیادی باتیں ہوتی ہیں الحمد صحابہ صاحبہ کا دفاع حدیثوں کا دفاع اور جو منکرین ہیں سنت کے ان کا ان کے شبہات ان کا اضالہ طریقے سے بہت ساری تحقیقی باتیں شیخ واٹس ایپ کے ذریعے سے تحریر کی شکل میں ہمیں دیتے ہیں تو ہماری گزارش ہے کہ آپ تمام لوگ ان شیخ کے درس بھی فائدہ اٹھائیں یہ وقت کی ضرورت ہے صحابہ کا دفاع ہمارے ایمان کا حصہ آئی ہے یہ ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم صحابہ کا دفاع کریں آج کے دور میں لوگ کس طریقے سے صحاب کرام کے اوپر کیچل اٹھالتے ہیں اور اس طریقے سے ان کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں تو حق ہے ان کا ہمارے اوپر کیونکہ ان کے ذریعے سے ہمیں دین ملا قرآن ملا اور اللہ رب العالمین نے باقاعدہ صحاب کرام کو نبی کی نبوت کی صداقت کے لیے پیش کیا ہے محمد الرسول اللہ والذین اہو محمد اللہ کے رسول ہیں اس کی دلیل کیا ہے اس کا ثبوت کیا ہے والذین لذینا جو آپ کے ساتھ ہیں وہ دلیل ہیں ایک کہ اللہ کے رسول سچے نبی اور سچے رسول ہیں. اتنے عظمت والے صحاب کرام تھے اتنا اونچا مقام مرتبہ ہے صحاب کرام کا لیکن آج کے دور میں کلمہ گو نام لے اسلام کا نام لینے والے کچھ لوگ صحاب کرام کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں اور اس طریقے سے ان پر الزام تراشیہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی زبانوں کو گم کر دے اللہ تعالیٰ ان کی زبانوں کو پر تالا لگا دے اور اللہ تعالیٰ جو ہے ان لوگوں کو ان کے انجام تک پہنچا دے جو صحاب کرام کی شان میں گستاخی کرتے ہیں تو وقت کا بڑا اہم موضوع ہے ان کا دفاع کرنا ہمارے ایمان کے تقاضوں میں سے بہت بڑا تقاضا ہے تو یہ موضوع رکھا گیا ہے انشاءاللہ شیخ ہے اس موضوع کی شرح کریں گے ہم ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں اور ایک بار پھر شیخ کا اپنے تمام مطامین کا اور تمام مشارکین کا تمام مشاہدین کا جو ہمارے پاس تقریباً سوا چار مہینے سے لگے رہے اور روزانہ اور ہر ہفتے شیخ کے درس سے استفادہ کرتے ہیں یقیناً ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے بہت کچھ سیکھا ہے اور یعنی اگر صرف اصول جو شیخ نے بیان کیا اگر بیان کیا جائے تو گھنٹوں لگ جائیں گے جی ہاں اور ایک ایک اصول پر گھنٹوں تقریریں کی جا سکتی درس دیا جا سکتا ہے اس طریقے سے شیخ نے خلاصے کے ساتھ اور دریا کو کوزے کے اندر بند کیا اور اس کے سے بہت ہی اہم مفید باتیں ہمارے سامنے رکھی ہیں کہ ان باتوں کو ہمیں پڑھنے کے لیے اور باتوں کو حاصل کرنے کے لیے کئی کئی کتابوں کا مطالعہ کرنا پڑے گا اور بہت ہی آسان انداز میں شیخ نے ہمیں ہمارے سامنے بات رکھی ہے شیخ بلا شبہ ہمارے لیے ہماری جماعت کے لیے صلی صاحب کے نحض پر چلنے والوں کے لیے نعمت غیر مترقبہ ہیں اور اللہ اقبام سے ہماری یہی دعا کہ اللہ تعالیٰ شیخ محترم کے فاط فرمائے اور اللہ ابام شیخ علم سے اور زیادہ فائدہ اٹھانے کی توفیق بخش عامر ابلعالمین تو انہی چند باتوں کے ساتھ میں درس کے اختتام کا مجلس کے اختتام کا اعلان کرتا ہوں اور انشاءاللہ اللہ شیخ محترم سے ہماری ایک مہینے کے بعد آن لائن ملاقات ہوگی اور آپ لوگ دعا کریں کہ ہم یہ جو پابندیاں ختم ہوں ابھی شیخ جو ہے اطلاع ملی ہے کہ اکتیس مارچ سے انشاءاللہ شاء فلائٹیں کھل جائیں گی تو انشاءاللہ جو آج ہم شیخ کو دور سے سن رہے ہیں ان مستقبل میں سامنے ایک کرسی پر ٹیبل پر شیخ سے سنیں گے جیسا کہ اس سے پہلے ہمارے ہاں شیخ کا دو مرتبہ تقریبا ہم نے بلایا اور اس طریقے سے شیخ کا جبیل میں بھی اور اس کے سے سعودی عرب کے بہت سارے علاقوں میں اور دعویٰ سینٹروں میں شیخ کا پروگرام ہوا تو انشاءاللہ اللہ امید ہے کہ انشاءاللہ وہ وقت وہ ضرور آئے گا اور اس شاء شیخ سے ہم راست سامنے سے شیخ سے سنیں گے اور اس سے فائدہ اٹھائیں گے تو انہیں باتوں پر بات ختم کرتا ہوں اور آپ تمام لوگوں کے شکریہ کے ساتھ تمام مطامن جو پوسٹر بناتے رہے لوگوں میں بھیجتے رہے نشر کرتے رہے ریکارڈ کرتے رہے اور اس کہ جتنے جیسے بھی محنت کی ہے اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اس کے محنت کے مطابق عجیب سنما اللہ تعالیٰ اخلاص عطا کرے ہم سب لوگوں کو اور علماء سے محبت کو اللہ برقرار رکھے علماء کی قدر دین کی قدر ہے اللہ کی قدر ہے نبی کی قدر ہے اس لیے علماء جو اور جب بھی میں علماء کہتا ہوں تو ہمارے سلفی اور اہل حدیث جو علیہ سنت اور جماعت کے علماء ہیں وہ براد ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا سایہ تابعر قائم رکھے اور اللہ تعالیٰ ان کے ان سے ہم سب کو مستفید فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے اللہ تعالیٰ کہنے زیادہ ہم لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق شامین و جزاکم اللہ خیر محمد وصحب و اجمائن السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ اللهم السلام ورحمة الله بك أحسن الله.